میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد رب العالمین مدنی چینل کے دلچسپ ترین سلسلے لبیک کے ساتھ ہم حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی عزا وجل کی آپ تمام پر رحمت ہو اور میلاد شریف کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو چونکہ یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے تو گویا درود و سلام کا مہینہ ہے کلاموں کا مہینہ ہے نعتوں کا مہینہ ہے آئیے میں آپ کی خدمت میں حصول برکت اور ترقی معارفت کے لیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ و بارک وسلم پر درود و سلام کی برکت ارض کرتا ہوں چنانچہ مکتبت المدینہ کی متبو تفسیر تفصیر قرآن سرات الجین میں رقم ہے جس کی جلد آٹھویں صفحہ اکیاسی پر ہے درودی پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان فرمایا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے انہی برکات میں سے میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ تعلی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعلی فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعلی علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامد ولی وحبی وبارک وسلم کیا رسول اللہ رسب سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلے کا موضوع بھی ہے اور بڑا پیارا موضوع ہے ایسا, ایسا موضوع ہے کہ جس کا نام سنتے ہی مسلمانوں کی دل جو ہے وہ کھل اٹھتے ہیں چہرے جو ہیں یہ مسکرانے لگ جاتے ہیں اور دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی آمد سے متعلق موضوع ہے اور آج کا موضوع ہے شیزان میلاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی آمد ہوئی حضور دنیا میں تشریف لائے شاعر نے کہا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا موضوع بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پھر سے مختلف مراحل مختلف سیگمنٹس یہ بھی جاری و سائز رہیں گے مدنی کسوٹی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی نگران شعرا سے فوری جواب بھی ان ہم سیگمنٹ وہ بھی کریں گے فوری جواب والا اس کے ساتھ ساتھ میرے مدنی سے ناظرین ہم نگرانی شدہ سے سوالات بھی کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اپنی کالس کے ذریعے اپنے میسیجز کے ذریعے اور واٹس اپ میسجز کے ذریعے سے بھی آپ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں نگران شدہ سے کچھ پوچھنا چاہیں موضوع سے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں ان کی ذات سے متعلق ان کی صفات سے متعلق ان کے جدول ان کے اسکیجل ان کے معاملات سے متعلق کچھ پوچھنا چاہیں بالکل مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں آپ کا کوئی اپنا ذاتی ایشو ہے اور وہ آپ نگران شدہ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس پر مدنی پھول لینا چاہتے ہیں نمائی لینا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کر سکیں گے مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع کھلے رکھے ہیں آپ کال کے ذریعے آپ پیغامات کے ذریعے میسیجز کے ذریعے سلسلے میں شامل لے سکتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے سلسلے میں اول تخر شامل رہیے بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم جی مدنی چینل کے ناظرین آج جو موضوع ہے سلمان بھائی نے جیسے بتایا فیضان میلاد ہے اور اگر ہم تھوڑا سا اپنے دل کو کھولیں اپنے کانوں کو کھول لیں آنکھوں کو کھول لیں ویسے تو کھلی ہوئی ہے لیکن تھوڑا ہم روحانی طور پر کھولیں کوشش کریں تو ہمیں ایسا لگے گا کہ زمین و آسمان پہ ایک دھوم مچی ہوئی ہے اور مرحبہ کے ترانے جاری ہیں کیوں کیونکہ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربی النور ہے ہر ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک ہور ہے ہاں مگر شیطان ماں رفقا بڑا رنجور ہے تو عید میلاد النبی ہے اور الحمدللہ عزوجل جیسے ہی چاند نظر آیا ربی النور شریف کا تو ایک شادمانی کی اور ایک فرحت کی کیفیت مومنوں کے دل میں داخل ہو گئی اور گلی محلوں میں گھروں میں بازاروں میں مرحبا یا مصطفیٰ کی گویا کہ ایک دھوم پڑ گئی ہے اور اس دھوم کو پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے سلمان بھائی تو پھر عروج ملتا جاتا ہے جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھتی ہیں اور پھر جب وہ پیاری تاریخ آتی ہے جو ماہر ربی نور کی بارہ تاریخ ہے اور اس دفعہ تو ایک بڑا اتفاق بھی ہے کہ ماہر ربی نور کی بھی بارہ تاریخ ہے یعنی ہمارے کمری مہینے کی بھی بارہ تاریخ ہے اور ہمارے شمسی مہینے کی بھی بارہ تاریخ ہے دسمبر کی بھی بارہ تاریخ ہوگی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تو اب کے بارہویں تاریخ ہے بھی پیر کے دن تو گویا کے سونے پہ سہاگا ہے اور برکتے ہی برکتیں ہیں تو آپ بھی اس میں شامل رہیے ان آج یہ ہمارا موضوع رہے گا آج سلسلے کی یہ خصوصیت آپ دیکھ چکے ہیں اضافی خصوصیت ایک سلسلے کی آپ دیکھ چکے ہیں کہ رکن شورہ اثر بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ مدنی پھول دیں گے بھی اور جب یہ نگرانی شورہ سے مدنی پھول کیا کہوں گے لیں گے نکلوائیں گے فرمائیں گے آپ جو کیفیت ہوگی تو آج ہم تو پوچھیں گے پوچھیں گے آپ بھی پوچھیں گے بالکل کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں نگرانی کی بارگاہ میں رکھیں گے اور آج انشاءاللہ شاء بھائی بھی بہت کچھ پوچھیں گے اور جب اتر بھائی پوچھیں گے تو بہت خاص خاص باتیں ہو جائیں گی سلمان بھائی آج کی جو کیفیت ہے الحمد للہ بلکہ ربی رو شریف میں آپ دیکھیں اور مدنی چینل کی اسکرین کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو سلسلہ آپ دیکھیں عموماً وہ مرحبہ یا مصطفیٰ کے نعروں سے گونج رہا ہے اور نہ مصطفیٰ کریم علیہ سلاد و تسلیم سے گونج رہا ہے اور پرچم بھی لگے ہوئے ہیں چراغا بھی ہوا ہوا ہے خوب برکتیں ہیں اس میں ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ایک بڑی تعداد ہے کیونکہ آپ بھی باہر جاتے ہیں میں بھی باہر جاتا ہوں آج کل جو ہے مدنی چینل کی طرف سے ہٹنے کی کیفیت نہیں ہے یعنی ایک بڑی تعداد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسی ہے کہ آج کل وہ یہ نہیں چاری کہ مدنی چینل کے آگے سے ہم ہٹیں ایک سے بڑھ کر ایک سلسلہ ہے اور پھر الحمدللہ للہ ازبر سیدی سندی مرشدی یا اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی ہیں تو اس حوالے سے سلمان بھائی یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کو آپ کیسے کنٹینیو کریں جی آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ رنگ بدل گیا ہے اور واقعی میں جب چاند نظر آیا جی اور چاند کا اعلان جب ہو رہا تھا تھوڑا تاخیر سے ہوا چاند کا اعلان تو بارہ لوگ انتظار کر رہے تھے وہ انتظار بھی ایک بڑا پرکیسہ ہوتا ہے تو میں فزانہ مدینہ سے روانہ ہوا آآ آآ میں جب باہر پہنچا تو مجھے جب خبر ملی کہ چاند نظر آ گیا ہے آپ یقین مانے مہروز بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خوشیوں کی بات کی خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں علامہ جو اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث کو گزرے ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال پہلے کا جو ہے وہ زمانہ پایا ہے آپ نے آپ کا وسالے پور ملال ہوا آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنان بہلی اباب اب اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جنت کے دروازے کھل گئے جہنم کے دروازے بند ہو گئے کس خوشی میں اس خوشی میں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور بارد بارد پھر علامہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے ہی لکھا ہے المولد العروس کے اندر آپ ارشان فرماتے ہیں کہ جنت کے جو خازن ہیں رضوان انہیں کہا گیا زیین جنت کو سجا دو کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے حضور پیدا ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علامہ جذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علامہ محمد جزری رحمت اللہ تعالی بہت, بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں آج سے اپراکیمیٹلی چھ سو تیس سال پہلے چھ سو تیس سال پہلے آپ کا پرملال ہوا آپ تقریباً اپروکسیمیٹلی ہے کہ ساڑھے چھ سو سال پہلے کے بزرگ ہیں آپ نے کتاب تحریر فرمائی ہے عرف اس کا خطبہ جو نے لکھا ہے اس کو پڑھ کر انسان جو ہے جھو جھوم اٹھتا ہے عربی کے اندر ہے آپ فرماتے ہیں الحمدللہ للہ اللذی. تمام تعریفیں اس رب کائنات جل کے لیے ہیں کہ جس نے الاول میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کو پیدا فرما کر دلوں کی بہار بنا دیا ہے اور پھر علامہ جسد نے کیا لکھا کہ میں آگے بھی بیان کروں گا کیونکہ میں شدہ کی طرف چلتے ہیں جی حضور اپ کیا فرمائیں گے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مجھے تو یہ شیخ کامل شیخ طریقت تعمیر حلی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب الطال قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا وہ شعر آپ کی گفتگو کے دوران آ گیا اپ ہیں کہ جانتے ہو آسماں پر کیوں ہے روشن کہاں جانتے ہو آسماں پر کیوں ہے روشن کہکشاں ہے الحمد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ رب العالمین آپ نے درست فرمایا کہ رب کریم جل مجدو کی عظیم ترین احمد نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کے مبارک ماہ ماہ ربی الاول شریف ماہ ربیع النور شریف کے چاند کے نظر آتے ہی عاشقان رسول کے قلوب ازحان ایسے کھل اٹھتے ہیں کہ بات ہی کیا ہے yeah. الحمد رب العالمین انہیں ربی نو شریف کے ایام میں میری مختلف شہروں میں حاضری کا سلسلہ رہا ہر طرف ایسی دھوم ہے کہ دھوم ہے اٹار ہر سو شاہ کے میلاد کی yeah. الحمدللہ رب العالمین گلی گلی نگر نگر, نگر کوچا کوچا ڈگر ڈگر شہر شہر بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا کس طرح سے عقائد علم نور مجسم رحمت علم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آنے کا جشن منانے کے لیے بےقرار ہے کس طرح سے ماشاءاللہ احتمام اہتمام کر رہا ہے کیا خوب ترکیبیں بن رہی ہیں گلیاں سجانا محلے سجانا ایسا جوش و خروش ایسا جذبہ ولولہ ہے کہ سچی باتیں کیا کروں اللہ تبارک و وطلا وجل امیر علیہ دعمت برکات کا سایہ سلامت رکھے پھر یہ مدنی چینل کی جو برکتیں آ گئی تو پھر تو ماشاء اللہ عجد سے بہار ہے کہ کیا بات ہے یقین مانی چپے چپے پر مصطفیٰ کریم روف رحیم علیہ تحجت و ثناء و تسلیم کی آمد کے جشن کے لیے آشیخان رسول جھوم رہے ہیں اور مدنی جلوس بھی گھوم رہے ہیں پرچم کشائیاں ہو رہی ہیں اجتماعات میلاد ہو رہے ہیں محافل نعت ہو رہی ہیں اور کیا کہا کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اپنی مبارک زندگی گزاری اس کا بیان ہو رہا ہے اور پھر ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے ہمارا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بیان ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کا جذبہ کس طرح سے پانا حلی ہے حلی اور کس طرح سے ان کو پنانا ہے ان کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ حلی تعالی حلی علیہ و وسلم, وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے فضائل بیان ہو رہے ہیں کمالات بیان ہو رہے ہیں حلی جو, حلی حلی جو ہماری بات چل رہی تھی کہ زمینوں آسماں اور سب چیزیں جو ہیں وہ گویا کے خوشی کے گیت گا رہے ہیں تو وہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت اور سلمان میں یہاں مجھے وہ حدیث ایسا لگ رہا ہے کہ پیش کرنی چاہیے نبی کریم علیہ سلاۃ نے خود ارشاد فرمایا کہ ارسل تو کافہ کہ میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں نبی کریم صلی اللہ وایا کانن نبی یوب اس علاقوں میں ہی خاص سطن کہ پہلے کی انبیاء کرام علیہ السلام خاص اپنی اقوام کے لیے بھیجے جاتے تھے مبعوث کیے جاتے جی تھے بقر صدن ناسی کا اور مجھے اللہ تبارک بطالیہ نے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے بات صحرح ہے صحرح تو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بن کر تشریف لائے ہیں تو پوری کائنات جو ہے گویا کے جشن عید میلاد النبی میں کسی نہ کسی طور پر شامل ہے میں تو یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر آنکھیں مل جائیں اور وہ فیضان مل جائے جو اولیا کے دم سے ملتا ہے بڑی بات کی مجھے اس جی جی جی جی جی ونا وہ نکل جائے جی جی گا جی جی جی سے جی ونا کہ وہ ہر ملک ہے شادما خوش آج ہر اک ہو ہے ہر ملک ہے شادما خوش آج ہر اک حور رہے ہاں مگر شیتان دماغ رفقا بڑا رنجور ہے تو الحمد رب اللہ سوائے ملعون شیطان اور اس کی قوم کے سم الحمدللہ رب العالمین ہر طرف دھوم ہے الحمدللہ ہر طرف ہے اور آپ نے بڑا پیارا مدری پھولتا فرمایا کہ اصل میں میلادی پاکی مصطفیٰ صلی اللہ علی وبارک وسلم کے عنوان پر مسلمانوں کا جمع ہونا اور مشرق و مغرب کی اقوام کا نبی پاک علیہ صلاحت وسلم کے میلاد پاک کے موقع پر جمع ہو کر حقیقت میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت پاک کا آغاز ہوتا ہے بھائی نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان کا پہلا ٹاپک کیا بنے گا حضر کی ولادت بلدت اور ولادت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سلسلہ گویا کے ظاہری طور پر شروع ہوتا ہے اور پھر انڈر اسٹوڈے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے اوصاف آپ کی کیفیات اور ماشاءاللہ عزوجل بچپن سے لڑکپن پن کی مبارک حالات اور پھر حضور سیدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نورانی جوانی ماشاءاللہ عزوجل وجل اور وہ ادوار ان کا بیان ہونا اور پھر باثر اتفاق کے واقعات کی تو کیا ہی بات کہیے اور پھر ماشاءاللہ کہیں جمالے پاکے مصطفی کا بیان ہے کہیں کمال پاک کے کا بیان ہے کہیں اخلاق پاک مصطفی کا بیان ہے کہیں حلم پاک مصطفی کا بیان ہے کہیں علم پاک مصطفی کا بیان ہے کہیں اندازے پاک مصطفی کا بیان ہے کہیں عبادت پاک مصطفی کا بیان ہے کہیں فکر امت پاک مصطفی کا بیان ہے اور واقعی علماء اور الحمد للہ مبلغین اسی طرح رب کریم عزوجل کی اس عظیم ترین نعمت سلسلہ یوں کرتے ہیں کہ ہر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب میں نظم و نثر میں نات پیش کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو گویا لائن میں لگائے ہوئے کسی طرح سبحان اللہ تبارک و تعالی جل مجدح کی جناب میں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہمارا ذکر خیر قبول ہو جائے مقبول ہو جائے اور ان مقبول ایام اور سوہانی گھڑی کے صدقے مولا دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کسی طرح ہمارے حصے میں بھی عطا سبحان اللہ یہی اصل میں مقصود ہے ورنہ اور کیا الحمد للہ سلمان بے ایک چیز یہ بھی مشاہدے میں آئی آپ بھی اطربی اس کی تصدیق فرمائیے گا یا تردید فرمائیے گا کہ میلاد مبارک جو ہے نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کی ولادت کا جشن منانا جو ہے جہاں یہ ہمارا جو پچھلے ہفتے کا ایک ٹاپک تھا کہ عشق رسول کے تقاضے تو عشق رسول کا تقاضا ہے جہاں یہ وہیں عشق رسول بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے نبی کریم علیہ سلاط والسلام کا جشن ولادت منانے سے اس کے رسول بڑھتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے آپ دیکھیں جس وقت ماشاء اللہ وعلیکم السلام وحمۃ اللہ کیا تشریح رکھیے نبئی اللہ اللہ اللہ رکن شورہ تاریخ جی مدنی فلطا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے ملاد مبارک کو ہی ہم نے سلسلے کا موضوع بنایا ہے شیزان میلاد سلسلے کا موضوع ہے آپ کس طرح اس کی ابتدا فرمائیں گے الحمد رب العالمین المین وسلام علی سید المرسلین فیضان میلاد موضوع ہے جی میں نے ابتدا کرنی ہے ابتدا خیر آپ کر چکے ہیں میں نے تو آپ کے اس ابتدائے بہتر دریا سے میں نے بھی کچھ فیضان کا جو دریا بہ رہا ہے کچھ لے لینا حق اپنا حق حق حق حق اور اپنا آغاز اس سے کروں گا نثار تیری چہل پہل سبحان اللہ،, سبحان اللہ ہزار ہزار سبحان،, سبحان،, سبحان،, سبحان ہزار اب یو لوکل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبحان, سبحان اگر ہم زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک سال کے بعد وہ گھری پھر آئے گی انشاءاللہ اللہ اور ہم اسے پانے میں کامیاب ہو گئے کہ پھر سے آگے میرے امیر سنت ہوں گے اور پیچھے پیچھے ہم ہوں گے حق اللہ حق اور اللہ حق حق لگ رہی ہوگی اولود کی گری ہے چلو ہم کے گھر پر سبحان سبحان لیں گے ہمارا حصہ صبح شب ولادت باتا ہے دو جہاں میں تو نے زیا کبارہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت وہ گھڑی صبح شب ولادت کی ہی ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آشیکا نے رسول کو سال بھر اس گھڑی کا انتظار ہوتا ہے اگر صحیح معینوں میں دیکھا جائے پورے سال میں یہ گھری کسی وقت بھی دہرائی بھی جاتی ہے نا یادہانی کے طور پر بھی ذوق و شوق کے طور دو پر بھی تو بھی اس کا ایک اپنا لطف آتا ہے سبحان اللہ سبحان اس, این اس گھری کا کیا عالم ہوگا کہ جس گھری آمنہ کے لال نے اس دنیا میں جلوہ گری فرمائی اللہ ایک خوش نصیب ہے وہ امتی جسے اس گھری میں آقا کی ولادت کی خوشی منانے اور ان کی ولادت کی خوشی کا صدقہ پانے اور صدقہ کا مانگنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور اس شخص کی محرومیت اور اس شخص کی محرومیت ہی بولوں گا محروم ہے وہ شخص جو اس گھری کو پانے میں ناکام ہوا سخت ناکام ہوا اس کی ناکامی پر افسوس بھی کیا کروں بعض غفلت میں ناکام ہو جاتے ہیں بعض وسسوں میں ناکام ہو جاتے ہیں اللہ دونوں کی ناکامی کی نویت تو جدا ہے لیکن نصیب والا ہے وہ شخص جسے اس گھری کو پانا نصیب ہو جائے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائق بڑے بڑے محدسین جس کا یہاں کہ میں کیا بیان کروں سے لے کر اب تک الحمد للہ عاشقان رسول اس گھری کو پانے میں اپنا اپنی ساری طاقت لگا دیتے ہیں ہمیں یوں کہوں طاقت لگا دیتے ہیں اپنی کہ اس گھڑی کو میں کسی صورت پالوں کو جو عن ولادت با سعادت کی گھری ہے سبحان کہ سبحان رات صبح شب ولادت سبحان تو اللہ میری مد نتیجہ ہے تمام عاشقان رسول سے کہ یہ گھری بڑی رحمت بھری ہوتی ہے اور آپ کے علاقوں کے مناسبت سے دیکھ لیجئے کہ فجر کے طلوع ہونے کا وقت کون سا ہے یعنی جیسے ہی شہری کا وقت ختم ہو رہا ہے نا ولادت با سعادت کا وقت شروع ہو رہا ہے سبحان, سبحان. بس گھڑی دیکھتے رہے اور یہاں پر وہ وقت شروع ہوا اور آپ نے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے درود و سلام کے گجرے پیش کرنے ہیں اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر اللہ کے حضور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا صدقہ مانگنا ہے اور ہو سکے تو یہ شعر زبان پر لے گا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے زیا کا بارہ دے دے ہمارا حصہ صبح شبے ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے کے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت سلو الحبیب ایک طرف آپ خوشی منانے اور اس کا مسرت کا اظہار کرنے کا ذہن دے رہے ہیں اور آپ بتا بھی رہے ہیں کہ سبھی ہی خوشیاں منا رہے ہیں بس چیتان رنجور ہے یہی بات لکھی ہے علامہ جذری نے علامہ اندر علیہ کارن نے روی کے اندر اور البدایہ بن کے اندر کہ انہو رنہ رنّا ارب شیطان زندگی میں چار مرتبہ چیخیں مار مار کے رویا ہے رننا یہ رنن کا مطلب ہوتا ہے تیز آواز سے رونا گھنٹی کی آواز بھی ایک معنی اس کا آتا ہے تو اس میں ایک موقع یہ بھی تھا کہ جب حضور علیہ صد السلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت شیطان جو ہے وہ رو رہا تھا لیکن حضور ایک طرف تو یہ ہے کہ خوشی منائیں اور مسرت کا اظہار کریں اور ہونی بھی چاہیے اور یہ چراغاں ہیں یہ جھنڈے لگ رہے ہیں اہتمام ہو رہے ہیں اجتماع میلاد ہے کھانے کا اور پکوان کا جو ہے وہ سلسلہ بھی ہو رہا ہے ہر طرح سے آشکان رسول خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس خوشی کے اندر بھی ایک رکت کا انداز ایک سوز کا انداز ایک گداز کا انداز رو رہے ہیں آنسو بہاریں حضور کی آمد کی آنسو بہاریں آپ کی طرح رخ کرتا ہوں میں کبھی کسی سے محبت کی ہے سلمان ایسے پوچھتا ہوں کیا بول دو ہاں بولتا ہوں کبھی محبت کرنے والے کا پتا چلے نا کہ آنے والا ہے بڑے عرصے کے بعد تو آپ پر کوئی ایسی وقت تاری ہوا ہے کہ خوشی سے آنسو نکل آئے اس کی آتاؤں کا سوچ کر آنسو نکل آئے آنسو کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں کیا اذان صرف نماز ہی کے لیے کہی جاتی ہے کیا اذان کا کوئی اور کوئی اور موقع نہیں ہوتا کہ بچے کے کان میں اذان نہیں ہوتی کیا مصیبت میں اذان نہیں ہوتی کیا کان, کان میں ازان نہیں کہی جاتی کیا کہ پریشان حال کے آگے اذان نہیں کہی جاتی کیا کہ گھروں میں اذان نہیں کہی جاتی تو کوئی کہے کہ یار آپ اذان دے رہے نماز کا وقت تو ہے ہی نہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ نماز کا وقت ہو تبھی اذان دی جائے ضروری ہے کہ غم ہو تبھی رویا جائے خوشی میں بھی تو روتے ہیں لوگ سہان اللہ سبحان سبحان ایک محبت اور ایک پیار بھی تو بندے کو رو ہے کیفیت کب کیفیت کب آتی ہے محبت لاتی ہے یہ کیفیت محبت لاتی ہے یہ کیفیت عشق لاتا ہے محبت کا دعویٰ تو ہے الحمد للہ لیکن یہ کیفیت نہیں پاتے پھر ہوتی ہے تقریباً سب کے ساتھ یہ کیفیت ہے جس کو مال سے محبت ہے اس کو مال رولاتا ہے جس کو اس چیز سے محبت ہے کہ یار نہیں پیسہ ہوگا تو دنیا میں کیسے جیوں گا تو نہ ہونا رولاتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ دنیا کا کوئی ایک آدمی تو لے کر آؤ جو روتا نہ ہو میں تو نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی آدمی روتا نہ ہو روتے سب ہیں سب کے رونے کی صورتیں اور کیفیتیں الگ الگ ہیں خوش ہے وہ شخص جسے اللہ نے اپنی اور اپنے حبیب کی یاد میں رونا نصیب کیا خوش, خوش نصیبی ہے یہ خوش نصیب جس سے یہ خوش نصیبی بلد بلد نصیب ہو جائے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت میں اللہ تعالی اور اضافہ فرمائے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ سعادت دی ہے ہم گناہ گار ہیں میرے یہ ساتھی تو بہت گناہ گار آدمی ہے بہت ہی گناہ گار آدمی ہے اور اس پر اس کی یہ نعمت کہ وہ اس کے حبیب کی یاد میں کبھی رونے کی سعادت دے دے کبھی مدینے کی یاد میں رونے کی سعادت دے دے اللہ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اتنا کریم ہے میرے عرب اتنا کریم ہے میں ایک بات کہتا ہوں مہروج بھائی جی کہ ایک شخص کو آپ روتا ہوا دیکھتے ہیں جی کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کیسا خوف خدا والا ہے اللہ تعالی نے اس کی توبہ پر جو رونا تھا وہ آپ پر خود دیا ٹھیک مگر جس گناہ پر وہ رو رہا ہے نا وہ گناہ نہیں کھولا اب سوچئے یار جس گناہ پر وہ رو رہا ہے اور اس کا روتا دیکھ کر آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو رہی ہے کہ یار یہ کوئی اللہ والا ہے کوئی نیک آدمی ہے رو رہا ہے تو اس کے رونا اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر کر دیا کہ یہ میری لیکن جو اس رب کی نافرمانی ہوئی تھی تو رب نے اپنی نافرمانی چھپا لی کہ میری نافرمانی اگر سو کھل جائے گی لوگوں پر تو لوگ اسے نفرت کریں گے یعنی yani ایسا کریم رب ہے کہ نافرمانی رب کی کی اور نافرمانی پر بھی وہ کریم ایسا ہے کہ اپنی نافرمانی والا عمل لوگ مخلوق سے چھپا رہا ہے اور اس کی نافرمانی پر جو اس کو ندامت ہو رہی ہے اور توبہ کر رہا ہے وہ ندامت اور توبہ لوگوں پر ظاہر فرما رہا Alright, ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں کتنی کریمی اس رب کی کتنی کریمی اس رب کی کہ اس کی کوئی انتہائی نہیں اس کے حبیب کا صدقہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں آج پہلی مرتبہ حضور میری میری توجہ صرف اس بار طرف کی جو بھی آپ نے فرمایا اللہ آپ کچھ خیر فرمائے رونے کے حوالے سے پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے آ, یہ کہہ رہے, کہہ رہے ہیں کہ عاشق دا کم رونا دھونا بن رومن نئی منظوری دل رویہ رومن آزم عشق رونا پامے وصل ہووے پاو دوری اور آگے کہتے ہیں کہ جیڑی لذت رومن ادر وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نالے من دے روگ مٹاوے اللہ تبارک کرے کہ ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے رونا ایسا ہے دل بھی گندا ہوتا ہے نا میلہ ہوتا ہے دل کو زنگ لگتا ہے اب دل کے اندر پانی کہاں سے ڈالے گا اس کو دھوئے یہ آنکھ کا جو پانی ہے نا نکلتا باہر ہے مگر دھوتا اندر ہے اس کو نکلنے دے گے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں اللہ ہے اللہ رونے سے اللہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اب بھی آج بہت رونا اللہ جتنا ہو سکے نا رونا یہ نہیں اس کو ہجر و فرا کے مستفیٰ میں ہجر و فرا کے مصطفیٰ میں روئے میں کہتا ہوں اس بات پر روئے کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی میں روئے نعمت کے شکر میں روئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیر دیر تک اللہ کی عبادت فرماتے دیر دیر تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ پاؤں قدم مبارک متورم ہو جاتے یعنی پاؤں میں سوزش ہو جاتی سوجن, سوجن ہو جاتی اور تو آپ سے عرض کی جاتی کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے تو اللہ نے آپ کے اغلوں اور پچھلوں کے گنا بخش دیے آپ اس قدم کیوں مشقت فرماتے ارشاد فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ کی شکر گزاری اس کی نعمت ہے کہ بندے کو رلائیں گی نہیں اس کی حتائیں رولائیں گی نہیں ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے وہ خوبصورت سے تحفہ لے کر آیا تو ماں تو بیٹے کا توحفہ دیکھ کر بھی روتی ہے بیٹا تو اتنا قیمتی توفہ لایا میرے لیے اے میرا لال کیونکہ گلے سے لگاتی تھی اور روتی ہے خوشی میں تو روئی تھی ایک عرصے کے بعد ماں کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے دو چار سال کے بعد تو ماں خوشی میں تو روتی ہے اس کی موت پہ تھوڑی رو رہی ہے اس کے ملنے پر رو رہی ہے اس کی جدائی پہ تھوڑی رو تو ملنے پر بندہ روتا نہیں ہے अदाँ, अदाँ, روتا ہے بالکل روتا ہے اور رونا چاہیے اور یہ <coughs> رونا یعنی اگر ماں اس حالت میں روتی ہے اور بیٹا بھی اگر اس حالت میں روتا ہے نا برسوں کے ملنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں کتنی محبت ہے یہ رونا باقاعدہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کو محبت ہے رو رہے تو یہ رونا جو ہے نا یہ بہت صورتوں میں ہوتا ہے تو میں تو یہی ارد کروں گا رونا کسی کو روتا دیکھ کر یہ مجھے سوچنا کہ یہ کیوں رو رہا ہے نہیں کسی کو روتا دیکھ کر اگر آپ کو رونا نہیں آتا نہ, تو اس بات پر رونا کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا اللہ اللہ صلو, علی صلو اللہ تعالی علی محمد علی علی اللہ حبیب آپ نے اپنے ابتدائی میں ایک شیر ارشاد فرمایا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے زیا کا باڑا تو الحمدللہ رب العالمین یہ شعر کئی دفعہ سنا بھی ہے آج پھر الحمدللہ رب العالمین آپ سے بھی سنا ہے اور چونکہ موقع ہے اور الحمدللہ رب العالمین آج ضیا کا باڑہ بٹ رہا ہے بٹے گا انشاءاللہ اس کا موقع خاص ہے تو اس کچھ شعر کی وضاحت اگر آپ ہمیں شاپ فرمائیں کیا ہے یہاں ہے نور ہے کرم ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور بٹ رہے ہیں الحمد <تصفح> <تصفح> روشنیاں نور ہے ایک کیفیتیں ہیں ہم بھی حاضر ہیں اس خوشی کے موقع پر اس عادت کے موقع پر اپنا حصہ لینے کے لیے حاضر ہیں دامن اور جھولیاں پھیلا کر بندہ لگا رہے سبحاندلہ سبحاندلہ ملتا ہے یار آج رات نہیں ملے گا تو کس رات ملے گا یعنی آپ کی بات کو اگر یوں لے لیا جائے کہ آج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک جناب سے اللہ تبارک وطع وجل کی اذن سے جو علم کا نور عمل کا نور نیکی کا نور تقوا کا نور پرہیزگاری کا نور آجزی کا نور انکساری کا نور محبت خدا و مصطفیٰ کا نور جو بٹنا ہے جو روشنیاں بٹنی ہے جو برکات بٹنی ہے ان سے ہمیں بھی حصہ مل لینا ہے انشاءاللہ شاء لینا ہے میں باب المدینہ والوں کو غرض کروں گا کہ کہیں نہ جائیں عالمی مندی مرکز فیضان مدینہ میں کم از کم عشاء کی نماز ضرور جماعت سے ادا کر لیں سارے سات بجے کی جماعت ہے اور سبحان پھر یہیں رہیں بارہویں شریف کی نسبت سے بارہ گھنٹے لے کر آئیے گا سبحان, سبحان اللہ بارہویں شریف منانے آ رہے ہیں بارہ گھنٹے لے کر آئیے گا اس میں انشاءاللہ آپ کو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ملے گی اور انشاءاللہ اس میں آپ کو اشراق چاش بھی ملے گی سہان اباس کیا بات ہے چاش نماز پڑھ کر پھر آپ چاہیں تو لوٹ جائیے گا یا چاہیں تو یہیں رہ جائیے گا کیونکہ اس کے بعد فیضان مدینہ میں منہ مبارک سمیت دیگر چیزوں کی بھی تبرکات ہوں گے جس کی زیارت ہوگی تو یہی رہیے گا تبرکات کی زیارت کر کے جائے گا منہ مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے جائیے گا تو میری باب المدینہ والوں سے مد نلتیجا ہے اور آس پاس والوں سے بھی مد نتیجہ کر دیکھ رہے ہیں تو فیدان مدینہ آ جائیں اور ایک آشی کے رسول اور آشی کے میلاد کے ساتھ مل کر چل یہ چند گھڑیاں بھی ملتی ہیں نا تو بھی بہت کچھ اس میں برکتیں ہوتی ہیں اچھا یہ سب ایک تعداد ہوتی ہے الحمد رب العالمی کہ جو میلاد مبارک کی اس مبارک رات میں الحمدللہ شبیداری کی کچھ نہ کچھ سودت بنا لیتی اچھا وہ جب وہ سہانی گھڑی آتی ہے نا کہ جس سہانی گھڑی پر بارہ مہینے درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اسلام پڑھ ہوتے ہیں جمعہ خوب الحمد للہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چم کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام تو بارہ مہینے جس ساعت پر لاکھوں سلام بھیج رہے ہوتے جب وہ ساعت آتی ہے پھر تادس ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دکھا گیا ہے کہ ذوقہ شوق ہوتا ہے اگر وہ جو گھڑی آتی نا واقعی اس گھڑی کو پانے کا جو شوق جو لگن اللہ تبارک وطالعہ زمجر کی رحمت سے سرکار شیخ طریقہ امیر علیہ صد دامت برکاتہ العالیہ اور ان کی برکات سے جو ماشاء اللہ, ما اللہ ایسا اہتمام کہ جیسے باپا تشریف لائیں گے نا اللہ اللہ اللہ اللہ مدری مذاکرہ ہوگا پھر کچھ دیر تک بیٹھتے ہیں پھر تشریف لے جاتے ہیں عموماً آج رات کی کیا کیفیت ہے میں نہیں جانتا میں اب تک کی جو پریکٹس ہے پھر تشریف لے جاتے ہیں تو پھر نات خوانی اور دھوم دھام ہوتی ہے پھر تشریف لاتے ہیں پھر نعت خانی ہو رہی ہوتی ہے پھر امدنی مذاکرہ نہیں ہو رہا ہوتا پھر ناتخانی ہو رہی خوب مطلب کہ ذوق و شوق اور رونا دھونا ہوتا ہے اس کے بعد فہری کا وقفہ ہوتا ہے پھر عاشق رسول کل کے روزے کی کہ پیر شریف بارہ ربی الاول کا روزہ رکھتے ہیں تو اس بات تو بارہ ربی الاول آئی پیر شریف ہو رہی ہے تو یہ کہ سنت بھی ہے تو روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ بھی روزہ رکھنے کی نیت رکھیں اس کے بعد روزہ رکھیں گے تو وہ پھر کیسے پیئیں گے جلوس میلاد میں مغرب افطار میں پئیں گے نا تو اس کے بعد میں بھی پھر نیچے ہوتا ہوں ساتھی اوپر آتے ہیں تو وہ جو صبح شب یہ جو صبح بہارہ کی جو تیاری ہے نا یہ الگ سے ملے سونے کی حق ہک یعنی وہ ہم دکھاتے نہیں آپ کو لیکن جو کیفیت نیچے کمرے پر تاریخی ہوتی ہے نا وہ ایک تو پھولے نہیں سماتے قابو میں نہیں آتے قابو میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں نا بالکل وہ حق حق وہ جھومر لگا رہے ہیں جھمک جھم کر کارڈ لگا رہے ہیں جم جاشاں بلکہ خوشی بلکہ وہ جب پہنانا ہوتا ہے نا تو وہ بھی تھوڑا پہنانے میں اسلام بھائی کو تھوڑا پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ بالکل اپنی گندا ہاتھ میں یہ پہنا رہے ہیں اور پھر اسی کیفیت میں ہوتے کمرے کے اندر اسی کیفیت میں چل چل چل چل کر یہ جو آپ اوپر کیفے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یہ کیفے نیچے کمرے میں تاریخی ہوتی ہے وہ وزو وغیرہ کر کے تازہ اور بس اب صبح شب ولادت کیا اچھا اب جو کپڑے اتارے انہوں نے اور نئے کپڑے جو پہنے ہیں اور جیسے ابھی جو کپڑے یہ جو پہنے ہوئے ہیں ان کے تو یہ کپڑے بھی تبدیل ہوں گے تو یہ جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں نا یہ سارے کپڑوں کو اور ان کی جتنی بھی یہاں استعمال کی چیز ہے نا کمرے کے اندر ان سب کو ایک تھیلی میں ڈلوائیں گے اور بھائی کیوں اس کا کیا ہے بولا یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو صبح ولادت کی گھریوں میں گھر پر چھوڑ کے جا رہے ہو جا اللہ ہو تو وہ جتنی اشیاء ہوتی ہے نا یہ جو استعمال کی ان سب کو لیتے ہیں اور یہ پوری تھیلی وہاں آتی ہے جہاں آپ صبح ولادت منا رہے ہو یہ آج سے نہیں ہے برسوں سے معمول ہے الحمد للہ الحمد للہ برسوں سے معمول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ جن سے خالی یہی تو نہیں کہ انسان محبت کرتے ہیں حضور سے تو آج ہے محبت کرتی ہے وہ ابھی ہمیں پڑھی کہ میں تمام مخلوقات کی طرف رفت بنا کے بالکل لیکن یہ انداز واقعی میں مدنی چینل کے اپنا عشق ہے نا اپنے ماہروز پر عشق رہنمائی کرتا ہے جس کو عشق ہوگا نا اس کے لیے ایسے ایسے راستے کھلیں گے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اب مثال دیتا ہوں امیل سنت کے وضو خانے پر چائے کی چھنی رکھی ہوئی ہے جس میں ہم بورنگ بور کرتے ہیں چائے کو پتی نہ چلی جائے آپ جو مسوا کرتے ہیں نا تو کلی جو کرتے ہیں نا مسواق کی منہ میں پانی کلی اس چھنی میں کرتے ہیں تاکہ یہ جو مسوا کے جو ریشے اللہ ہیں اللہ، اللہ، اللہ اللہ. یہ جو ریشے اللہ، اللہ. ہیں یہ ریشے اس چھنی میں گرتے ہیں اللہ. اللہ. اللہ. اور وہ ریشے آپ نالی میں نہیں جانے دیتے کیونکہ اللہ. یہ آلائے ادائے سنت, عدای سنت سبحان رسول عدا. ہے سبحان تو اس کے جو ریشے نا یہ آپ چھنی میں رکھتے ہیں اور یہ جب کلی کر بھی یہ چھنی میں جب یہ خشک ہو جاتے تھوڑی پھر اسے تھیلی میں حتیٰ کہ جب وہ آپ وضو کر رہے ہیں نا تو وضو میں جو یہ جو داڑھی کے جو بال نکلتے ہیں نا ہاتھ میں اس کو بھی نالی میں نہیں جانے دیتے اور تھیلی رکھی ہوئی تھیلی میں جمع کرتے ہیں آپ کے وضو کھانے کا اپنا ہی عالم ہے یہ عشق ہے جو رہنمائی کرتے ہیں کہ یار اس کی بھی حفاظت کرو اس کی بھی حفاظت کرو یہ بھی کوئی نہ فرض دیکھ اس میں بولے گا یار یہ عاشق فرض و واجب کے ادائیگی پر تو پابند رہتا ہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ عاشق فرض واجب کے پیچھے نہیں جاتا ماض اللہ یہ نہیں جملہ میرے زمان سے نکلے گا اسے چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ لوگ بعضوں کا ایسا جملہ کہتے ہیں عاشق فرض و واجب ادا کرے گا مگر آشق جو ہے نا وہ یہ بھی دیکھے گا کہ محبوب کی ادا کون سی ہے اس ادا کو بھی ادا کرے گا اور کس اڈا سے محبو کا عشق اور محبت اور بڑھے گا جو عشق رسول کے تقاضے ہیں نا ان تقاضوں کی باریکیوں میں وہ چلا جاتا ہے اللہ، اللہ، اللہ، اللہ. اور یہ بھی صحابہ کرام مسجد وان کا ہی مبارک انداز ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں جو حدیث پاک نقل کی ہے کہ اروا بن محمود ثقفی جب یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور صحابہ کرام کے اور حضور کے معاملات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو دیکھا کہ نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام علی مردمان اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے یوں سبقت کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ابھی ایک دوسرے سے جہاں ہے وہ لڑ پڑیں گے اچھا جس کو پانی ملا وہ اپنے چہرے پر اپنے جسم پر لگا رہا ہے جس کو نہیں ملا وہ جس نے لگایا اس سے اپنے ہاتھ مس کر کے اس سے جو ہے وہ برکت لے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم لو مبارک جو ہے وہ اگر اپنے مبارک دہن سے نکالتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں تو اب یہ, یہ کیا تھا کس چیز نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس بات پر موٹیویٹ کیا کہ وہ تعظیم کی اس انتہا تک پہنچے تو جب آپ غور کریں گے تو پتا یہی یہ چلے گا یہ عشق ہی تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے محبت ہی تھی جس نے صحابہ کرام علی مردوان کو یہاں تک پہنچایا اور محبت ہوتی ہی ہے علامہ نبل رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے حقیقت ندیا کے اندر آپ نے بارہ تعریفات محبت کی بیان کی ہیں جب کسی کو محبت ہوتی ہے تو محبت کیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو فنا کر کے اپنے محبوب کی صفات میں گم ہو جاتا تو یہ جب نصیب ہوتا ہے تو پھر یہی انداز ہوتے ہیں جو صحابۂ کرام علیمان کے فیضان سے شیخ حضریکت امیر اسنت کی آج ہم آپ سے سن رہے ہیں پہلی مرتبہ آپ سے یہ بات میں نے سنی ہے کہ مسواق کے ریشوں کا اتنا ادب ہے سبحان اللہ سبحان جب مسواق کے ریشوں کا اتنا ادب ہے تو پیارے مصطفیٰ الحسلات اسلام کے ادب کا عالم کیا ہوگا سلحان کیا خبر کے میں کیوں کر رہا ہوں کسی کی محبت میں کھویا ہوگا سبحان اللہ شادمانی اسی بات کی ہے کہ محبوبوں کی ادا کو ادا تعلیٰ ہمیں بھی یہ محبت ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ بھی وابستہ رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تلیہ وسلم کی عظمت رفعت حضور کی شان حضور کی شوقت صحابہ کرام علیہ مردوان کے مبارک انداز یہ محبت کے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی عشق رسول جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں کچھ کال کو مہروز بھائی سلسلے میں بھی شامل کرتے ہیں مہروز بھائی کیفیت میں ہے ذوق میں ہے میں کال شامل کرتا ہوں آپ نے بھی جیسے بات کی نا, نا کہ صحابہ کرام علی مردوان ربی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پانی وضو کے پانی کے ساتھ اور منہ مبارک کے معاملے میں نواب مبارک لعاب مبارک کے معاملے میں مبارک کا بھی یہی تھا جب ہوئے <بز disseminator> <حلوس> جب... <tip> تھے سر مبارک سے تو جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی تو یہ تو چلیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے چھو کر ایک شے آ رہی ہے اور اس پر وارف تگی کا عالم ہے مگر مجھے آپ کی اسے ایک وہ یاد آ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیم اردوان کی کیفیت یہی تھی کہ جو محبوب کر رہے ہیں ہم کریں سومول وسال والی روایت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے پیدر پہ روزے رکھنے شروع کیے ہے تو صحابہ کرام علیم اردوان نے بھی پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر ہے اس سے ان میں کمزوری واقعی ہو گئی ارشاد فرمائے آئیے کو مسلی میں نے پوچھا ارشاد فرمایا کہ ان کیفیت کیوں ہو رہی ہے تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے یہ پیدر پہ روزے رکھنے کی وجہ سے انہوں نے بھی پیدل پہ روزے رکھنے شروع کر دیے پھر فرمایا کو مسئلے تم میں سے کون ہے میری مسل مجھے میرا رب کھلاتا ہے مجھے میرا رب پلاتا ہے تو صحابہ کرم علیہ مردوان کو کہانی گیا تھا وہ تو دیکھ رہے تھے کہ محبوب کریم نے یہ کام عمل شروع کیا وہ بھی دیکھ کر وہ عمل کی طرف چل پڑے تھے تو یہ صحابہ کرم علیہ مریدوان کا عشق ہے محبت ہے والفتگی ہے اور میں بتاؤں دعوت اسلامی ہے نا اسی محبت کے انداز کو دوبارہ لانے پر کوشش کر رہی ہے جس روز جس گھری صحبہ کرام علیہ و کا وہ انداز محبت وہ انداز عشق و انداز وارفتگی وہ انداز دیوانگی جس روز اس مسلمان قوم میں دوبارہ آ گیا یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور اور مضبوط ترین قوم بنے گی کیونکہ ان کی ان کی طاقت اور ان کی جو عظمت تھی نا اس میں مین کردار جو تھا نا وہ اس کے رسول کا تھا اور اس کے رسول میں وارث تگی کا تھا اللہ کہ وہ ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں کرتے تھے اگر عقل سے ہر چیز کا فیصلہ ہوتا تو سرکار کے وسالے ظاہری پر اسامہ بن زید کو واپس بلا کر کسی اور بڑے صاحبی کو لشکر کا سپے سالار بنانا یہ عقل کا تقاضا تھا جس پر صحابہ کرام نے صدیق اکبر سے عرض کیا تھا مگر صدیق کے اکبر کا عشق تھا کہ جسے میرے آقا نے بڑا بنا دیا میں اب اس کو واپس نہیں لے سکتا اللہ یہ عشق اکبر تھا صدیق کے اکبر آئے کا آئے اور براوی کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں کہ جتنی بڑی کامیابی اور جتنا بڑا بیت المال اسامہ بن زید کا لشکر لے کر آیا اسے پہلے کوئی نہیں لا سکا ردی اللہ تعالی عنہ ہو تو یہ عشق کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا اس کے نتائج بڑے خوبصورت ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ یہ عشق یہ محبت یہ وارفتگی جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتی آپ بڑھتے چلے جائیے شریعت ہماری بارڈر لائن ہے اس کو کراس نہیں کرنا ہوتا کیسے بڑھ جائیں جی کل بعض بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی بات سمجھ میں آنا چاہیے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات امیل سنت پر بالکل میں نے دیکھا بالکل کیفیت آ ہے بالکل کیفیت آ ہے کہ کیفیت آ ہے دیکھا کئی دفعہ اور یہاں اذان آپ دے دیں یہاں آپ ازان دے دیں بالکل نارمل پوزیشن میں آ جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے اور اذان کا جواب دینا شروع کر دیں گے آپ پرحت میں لگ رہا ہے فرحت میں لگ رہا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم کی آمد کی خوشیوں کا صدقہ نصیب فرمائے بہت برحت آمان. کیونکہ جو باتیں نکل رہی ہیں نا یہ جو باتیں ادا ہو رہی ہیں وہ پچھلے ہفتے آپ فرما رہے نا تھکا وہ جو آپ فرما رہے آج محسوس ہو رہا ہے کہ بہت خوش بھی ہے اور پرسکون محبوب میرے محبوب میں کریم کا جشن ملا تھا اس کی طرف بڑے کچھ مدری چینل کے نارے شمبا ماشبا مرحبا مرحبا میں کیوں آج جمے کس آئے ابھی تو چلتے ہیں کالس کی طرف یہ آپ کی فرحت کا ایک اور سوال ہے وہ پھر آخر میں کروں گا میں جی ہم لوگ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں آج جس طرح چلاؤ چلیں گے کال دیجئے آپ نے ان کو آپ آج نیا آیا ہم نے بات چیت کر لی اور ایک بات کی ہے ہم نے اور آج صاحب نے ہمیں اس کا جواب بھی دیا ہے یہ آپ کہیں گے میں بات ابھی آنر بھی بتا دوں گا آپ یاد رکھیے گا آپ کی بات اچھا چلیں ٹھیک ہے جی جی میں کی طرف بڑھنے کا میرا نام اصغر علی لاہور سے بول رہا ہوں اور میں نے ایک بات یہ شیئر کرنی تھی کہ جب کوئی چیز حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی کیفیت تیز ہو جاتی ہے جیسے چینی آپ ڈالتے چلے جائیں کسی چیز میں تو اس کا کام ہے میٹھا کرنا لیکن جب وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو میٹھے میں کڑوا ڈال جاتی ہے اسی طرح محبت جب بڑھتی بڑھتی عشق میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر یہ آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے بس یہی بات میں نے شیئر کرنی تھی آج یہ میں نے بھی سنی تھی ٹی وی پہ آپ ہی کسی پروگرام میں تو میں نے کہا یہ شیئر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں لیکن مثال جو دی گئی نا معذرت کے ساتھ یہ مثال میں مزہ نہیں آیا کہ چینی اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ کرواٹ دیتی ہے محبوب کریم کا عشق جو ہے نا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جتنا بڑھے کیونکہ محبوب کریم کی شان آر حضرت نے یہ لکھی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے یہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھواں نہیں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے اور شمعہ کے ساتھ کالا دھواں ہوتا ہے لیکن محبوب کریم کی شان ایسی ہے کہ یہ وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہیں ہے اور یہ وہ شمع ہے جس میں یہ کالا دھواں نہیں ہے یہ وہ اس کے رسول کی مٹھاس ہے کہ یہ جتنی بڑھ جائے نا کتنی بڑھ جائے اس کی مٹھاس اور لذت دیتی ہے نہ کہ کرواڑ دیتی ہے سبحاندہ، سبحاندہ سبحان نا کیوں گا ٹھیک ہے ہماری آواز نہیں اگر ہم پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا آج پانی پڑھنے دے ٹھیک ہے اس کی آواز نہیں ہے بدی کی آواز ہے تو کیا ہو جائے گا ہم نے یہ بھی سنا ہے آواز والے انداز والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے والے یاد ہی نکل جاتے ہیں خوش اعلانات کرنے سے ناطے سننے سے عشق کے رسم ہے جاتے ہیں سکتے ہی نہیں آپ نہ کیوں خدا وں آج جش ولادت منائے نظر رب کی رحمت کے آپ بولتے ہیں ہم آپ سے جیت سکتے ہی نہیں آپ کا مائنڈ بنا کر تو یا تو جیتنا ہے یا ہارنا ہے زندگی کے دو پہلو کے علاوہ کوئی تیسرا پہلو ہے یا نہیں ہے صحیح ہارو یا جیتو بلیک اینڈ وائٹ سی نہیں ہوتا گرے بھی ہوتا بھائی بہت سارے پہلو ہوتے ہیں یا محبت بھی کوئی بھی ہوتا ہے نہیں نہیں یہ اس کا ایک پوزیٹیو وے یہ ہے نا کہ ہم جیتنے کا ذہن ہی بنا کے نہیں آتے ہم آپ مقابلے کا ذہن بنا کر کیوں آتے ہو جیتنے ہی کا ذہن بنا کر اس میں بھی مقابلہ آ گیا گا ہارنے کا بھی ویسے ذہن نہیں بنایا نہیں آتا نہیں ہارنے کا ذہن بنا کر بھی نہیں آتے چلو جی اگلی دیجئے کو یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جو انسان رو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں روتا ہے تو اس کو کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے اس کی نظر لگتی ہے تو اس کے بارے میں تم اتنی شر سن جی رونے والوں کو بھی نظر لگتی ہے نہیں ہوتا ایسا اس لیے اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں یا میں کہوں کوئی بھی اچھا کام کرتا دیکھتے ہیں بلکہ وہ آپ کو کسی بھی عنوان پر اچھا لگتی ہے وہ شعر یا وہ شخص ماشاء اللہ بارک اللہ کہ لیا کرے سبحان نظر تو لگ سکتی ہے نظر نظر حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے آمین, آمین, آمین. آمین, آمین. اور شر و فتون سے شر و فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے وہ درست بات کی آپ نے آمین. اور کوئی بھی ہو دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کسی کی شے اچھی لگ گئی ہے کوئی گاڑی اچھی لگ گئی ہے کسی کی موٹر سائیکل اچھی لگ گئی ہے کسی کا لباس آپ کو اچھا لگا ہے کسی کا بچہ آپ کو اچھا لگا ہے, اپنا ہی بچہ اچھا لگا ہے آشان. تو جو بھی ہے بلکہ آپ ہی آئینے میں خود کو ہی اچھے لگ رہے ہیں تب بھی ہی کہتے ہیں اللہ سبحان ہی اللہ اپنی شا نظر اپنے کو دکھا جائے گی پھر دنیا کو کہتے رہیں گے کسی نے نظر مار دی تو نے آئینے میں دے کے خود کو نظر مار دی بھیا تو چینل کے ناظرین کی ایک اور گول محمد کزیر بات کر رہا ہوں کراچی سے اور ماشاءاللہ اللہ میں آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں لبیک میں حاضر ہوں الحمدللہ للہ بہت ہی پیارا مدنی سلسلہ ہے اور الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور بڑھتی چلی جا رہی اور اللہ تعالیٰ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ رویہ السلامی کو دن دگنے رات چوکے ترقی عطا فرمائے السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام اور اللہ وبرکات بڑھنے دیں بڑھنے دیں جتنی محبت بڑھتی ہے نا بڑھنے دیں ان وہ اللہ کے حضور دعا ہے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں اللہ ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ایسا اللہ تعالی ہم عشق رسول میں گھما دیں شام اگلی قول کی طرف وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سے بات کر رہا ہوں قابل مدینہ سے میرا حاجی عمران سے یہ عرض ہے کہ جو بابا کی وہ کیفیت جو اپ نے ابھی بیان کریے وہ برائے کرم اس دفعہ اونیر فرمادے جو کمرے والی ان کی کیفیت ہے تو اماں کیمرہ نہیں ہوتا کیمرے سارے اوپر انگیج ہوتے ہیں اور بس وہ اصل میں جو اسلام بھائی ہوتے ان کے پاس وہ بھی وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کیمرہ نکال کے بنا لیں اب وہ ایسا ہے موبائل کرو تو پورے کمرے پر کیفیت تاریخ ہوتی اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک موبائل کا ہے جیسے کمرہ ہی جھوم رہا ہے کیا کرے اللہ جب, اللہ جب کمرہ جھوم رہا ہو تو جو کمرے میں کھڑے ہوں ان کا کیا ہوتا ہوگا اللہ پاپا کی خوشی میں ایسا حال ہوتا ہے کہ وہاں کمرے کا جیسے ذرا ذرا خوش ہے علی السلط کا فیضان ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں علما نے یہ بات لکھی کہ آپ کے جسم اتحر کا تو سایہ نہیں تھا لیکن جو آپ کے کپڑے تھے ان کا تو سایہ ہونا چاہیے تھا تو فرمایا کہ جو چیز نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کے جسم سے وابستہ ہو جاتی تھی وہ بھی نورانی ہو جایا کرتی تھی تو اس لیے ان کا بھی سایہ نہیں تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیضان ہے امیر علیہ سند پہ کہ جو ان کے دائرہ کرم میں آتا ہے وہ بھی جھومنے لگتا Allah ہوا میں اپنے پتھروں کی قسمیں پڑی ہوں گی پرانے کریم میں بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا سے پھٹ پڑتے ہیں اور اللہ ان سے دریا بیٹھے جی جی دیکھئے یہ پانی جہاں تک جاتا ہے نا جی ان سب کو سیراب کرتا ہے اس سے بعد علماء نے اولیاء کرام کی روح بھی لی ہیں مثالیں بھی لی ہیں جی تو امیر سنت کا ایک اپنا انداز ہے مجھے یاد ہے ملتان میں بین الاقوامی جب اجتماع ہوتا تھا تو امیر سنت کا جو شاید میں نے ہے جو آخری اجتماع یہی ہوا تھا اس کے بعد اجتماع نہیں ہوا ہمارا اس میں امیر سنت بیان کیا تھا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر دو مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ یہ بیان اس وقت ہم ہماری مووی نہیں بن رہی تھی تو اس وقت یہ بیان جو ہے نا سنت پر دوران بیان ہی رقت تاریخ ہو گئی تھی اور ایسی رکت تھی کہ آپ سے بیان ہو نہیں رہا تھا دقت اجتماع اجتماع تھی میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا اس میں مجھے اجتماع کے بعد ایک اسلام بھائی نے کہا تھا تو اب وہ کافی دیر تک باپا پر ایک ذوق تاریت تھا رقت رونا تاری تھا خوف خدا کا غلبہ تھا تو پھر یہ کہ اجتماع بھی آگے بڑھانا ہوتا یہ پوری ایک شیڈولنگ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی جی ہے تو اجتماع بھی آگے بڑھانا ہوتا ہے تو پھر وہ اسلامی بھائیوں نے سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر اجتماع کے بڑھایا تھا مجھے اجتماع کے بعد کسی اور نے ایک نے کہا کہ یار اگر یہ سسکی اور ہسکیوں کی آواز آ رہی تھی تو تم لوگ کو تکلیف کہتے وہ چلنے دیتے جب تک آواز آ رہی تھی نا ہم کو رونا آ رہا تھا اور وہ اس کا اپنا مزاج جو ذوق لیکن دا رہا نا اس کے آگے پھر نمازیں اور پھر پورا شیڈول و جدول ذکر دعا تصور مدینہ پورا ایک جدول ہوتا ہے تو وہ چلانا ہوتا ہے تو وہاں جو بیٹھے اسلائی بھائی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا کہ انہوں نے کس ٹیمپر اپنا کون سا رول پلے کرنا ہے بعضوں کا کسی کو بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنے کی کوئی موقع نہیں ملتا مگر بیٹھے وہ کو پتا ہوتا کہ کس وقت کس کو کون سا رول پلے کرنا ہے اور اگر وہ اس وقت ہوگا جب امیلے سنت اس جگہ پر مطلب وہ چیز نہیں کر پا رہے ہوں گے کسی اور کو وہ کام کرنا ہوگا کہ سسٹم ہے پورا ایک نظام ہے تو یہ ہے کہ جب یہ جب یہ ہوتے نا تو ان کی آواز ان کیفیت اور ان کے سینے مبارک سے نکلی ہوئی ہاں کی جو آواز ہے یہ بھی گھروں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہلا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی کرم کیا اسی طرح جو سطح پر مدینہ بابل المدینہ میں پل سرات کی دہشت پل سرات کی دہشت یہ بیان ہوا تھا اس نے بھی امیر تھی یہ بیان مکمل نہیں ہوا تھا امیر علیہ سنت کی ایک شان یہ بھی دیکھیے کہ مطلب مسکراتے ہیں تو لوگ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں جہاں پہ رقت کی کیفیت تاری ہوتی ہے تو لوگ رونے لگتے ہیں اور نگران شورا ایک دفعہ تشریف لائے تھے جب نگران شورہ ہی باب المدینہ کے نگرانی بھی ہوتے تھے تو ہمارے علاقے میں آپ تشریف لائے تو آپ نے امیر علیہ سنت کا نام لیا تھا اسلام سن بیٹھے ہوئے تھے آپ نے نام لیا تھا امیر علیہ سنت کا نام لینے کے بعد چہرے دیکھے تھے پھر آپ نے اسٹارٹ یوں لیا تھا کہ جس کا نام نے آپ کے چہرے کھلا دیے تو پھر اس کا کام کیا کرے گا یہ محبت کی بات ہے محبت کی بات ہے محبت جو ہے نا آپ جب تسکنا کرو تو اس کو مطلب کہ نصیب ہو جاتا ہے ذوق اور شوق نصیب ہو جاتا ہے یہ بھی مقبولیت نہیں ہے کہ فیضان میلاد ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اور جیسے ہم شریف پر گفتگو کر رہے ہیں جیسے ہم جشن بلادت پر گفتگو کر رہے ہیں تو امیر علیہ سنت کا کوئی نہ کوئی بس کوئی نہ کوئی یہ وجہ بتا رہا ہوں میں اس کی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہے نا یہ رول ماڈل مانگتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچر ہے یہ فطرت ہے کہ لوگوں کو کوئی رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے اور فلاں کام کرنا ہے تو ہم کریں کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں ادا کو ادا کرنا ہے تو کریں کیسے اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک تو لوگ کسی بھی کام کے کرنے کا طریقہ اس کے ایکسپرٹ سے سیکھتے ہیں ٹھیک थी, ہے تو جب آپ ذکر کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ اور ادائے مصطفیٰ کا تو یہ بات نیچر اور فطرت کا تقاضا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کرے کیسے ماڈل کیا ہے رول ماڈل کون ہے تو جب آپ رول ماڈل کی جب بات کریں گے تب ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ کام ہے اس کا کرنے کا طریقہ یہ کام ہے کرنے کا انداز یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ادا کو ادا کرنے کا انداز صحابہ کرام نے سیکھا گیا صحابہ کرام نے کس طرح ادا کو ادا کیا یہ انداز صحابہ کرام کو دے کر تابئی نے سیکھا تو کوئی نہ کوئی رول ماڈل بنے گا نا تو جب ہم اس وقت اس گھری جب بات کریں گے تو میں نے کہتا کہ دنیا میں رول ماڈل نہیں ہے ایسے مشائی کے علماء نہیں ہے اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا مگر ہماری نظر جس کو دیکھ رہی ہے نا وہ ہم سنتے ہیں ہم اسی کا تذکرہ کریں گے ہم اس بات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پیر کے فضائل بیان کرنا ہرگز اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ کسی کی آپ کمزوری بیان کر رہے ہیں ٹھیک یہ اصول ہے کہ ایک کی مداح دوسرے کی مذمت کو مستم نہیں ہے جانے جو آپ نے کہا وہی میں نے یعنی آپ ایک شخص کی تعریف بیان <تصحق> کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کی مذمت ہو رہی ہے مستلزم نہیں ہے کچھ ایسا کہا نا یہی یہی خیال آگیا آسان آسان باتیں کرنی آج ہم نے آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا ان شاء اللہ آپ نہیں ہو گیا مزید ناظری آج سلمان بھائی ہے فل موڈ میں نا یہ کہتے موڈ ٹھیک ہے آج ہم نے آپ کو تنگ نہیں کرنا تو اس کا ہوں اب تک جو سلسلے ہوئے تھے اس میں کوئی نہ کہیں کوئی نہ کوئی نہ جی نہ جی یہ بھی ایک جی ایک چیز کا اس بات جو ہوتا ہے دوسری چیز کی نفی کو مستم بھی ہوتا ہاں جی آج میں نے چکا میں نے کونٹا فکا, فکا مسئلہ بیان کیا ہے جس میں مفہو مخالف نکالنا میرے لیے جائز نہ رہا ٹھیک ہے فکا है مسئلہ تھوڑی نکالا ہے یا مولانا تھا مولانا والی لینگویج بات جی کرنے والے کیفیت آ رہی جی ہے سلمان بھائی تو بھی آپ سلمان جو ہے بغیر کچھ کرے جو ہے صحیح چیزیں مطلب وہ حاصل ہو رہی ہے نکل رہا ہے نہیں نہیں ہوا اچھا بھائی کی بھی آمد کا دبدبا ہو سکتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آج تصویر دکھانی ہے جی آپ کو انشاءاللہ شاء آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا یار ایک ہی دفعہ دکھا دو تو ہم آپ کو آج ایک ہی دفعہ دکھائیں گے تصویر وہ بھی پتہ نہیں نے پوری پوری پوری تصویر انشاءاللہ شاء پر پوری تصویر آ رہی ہوگی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ شاء تصویر دکھائیں شرا کو کیا دکھا رہے ہیں آج ہک حق حق حق ہک پوری تصویر ہے یا نہیں ہے پوری تصویر ہے واضح ہے یا نہیں ہے واضح سبحان اللہ اب آپ بتائیں جہاز میں بیٹھے ہم میل سفر کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ میرا خرچ ہے ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا کہاں سے یہ سب بتا دو کہاں سے تھا یہی تو یہی یہ تو بتانا ہے آپ نے ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ کا سفر کون <laughs> سے ایئرپورٹ سے کون سے ایئرپورٹ کا سفر تو بتائیں اتنا اندر کیوں جا رہے اب یا تو یہ ہم دوہا سے اڑیں یا پھر نہیں ایک جواب میں یہی کہہ رہا ہوں جہاز ہے نا یار یا تو دوہا سے اڑیں جی اور زیادہ تر چانس یہی ہے کہ ہم دوہا ایئرپورٹ سے اڑے ہیں کیونکہ جب ہم دبئی ایئرپورٹ سے ہم نے پرواز لی تھی تو اس وقت سیٹ جو تھی نا وہ بیچ میں تھی اور جب شاید دوہا ایئرپورٹ سے ہم اڑے تھے تو یہ سیٹ جو تھی نا وہ ایگزٹ ڈور پر تھی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے تو ایگزٹ ڈور پہ آپ نے خود کستن سیٹ لی تھی کوشش کیجیے اچھا تاکہ آم وہ امیر مل... ایک comfortable... کمفرٹیبل اسپیس ہوتا ہے وہاں پر صحیح ٹھیک ہے جی اگلی تصویر دکھائیے اس سے اگلی تصویر دیکھ کے میں نے سوال کرنا ہاں جی یہ حضور کوئی آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے میر سنت کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے تو یہ کوئی لگتا ہے تحریری کام ہو رہا ہے کیا ہو رہا اصل ہے اصل میں میرے لیے سنت کا ایک مزاج مبارک ہے کہ جب سفر کرتے تو اپنے ساتھ کوئی تحریری کام اب تقریباً چھ گھنٹے کی فلائٹ تھی صحیح تو ہم دبئی سے دوہا ایئرپورٹ آئے تھے کنیکٹنگ فلائٹ تھی دوہا سے پھر ہم جونس برگ ایئرپورٹ پر ہم نے جانا تھا تو راستے میں چونکہ پانچ چھ گھنٹے کا سفر تھا ہم سنند اپنے ساتھ تحریری کام لیا ہوا تھا تو کچھ کام میرے بھی بیگ میں تھا کچھ پھر کچھ یہ بھی ذہن تھا کہ کچھ مشورے کرنے تھے یا راستے میں کر لیں گے تو یوں پھر سفر کا یہ انداز اللہ درست آپ نے بتایا دوہا سے جہاں پر ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا ہے نا ماشاء اللہ آپ یا لے کر آتے تھے وہ پندرہ پندرہ بیس سال پرانی تصویریں ٹھیک نا مٹے مٹے نام ہو ہی جائیں اور نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا کون ہے جس کو نام بنانا حضرت پڑا جی میں نے مہروز بھائی کچھ بلکہ میسج شامل کر لیتے ہیں ایک میسج ہے جی آج انہوں نے جو لکھا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی السلام علیکم و اللہ پیارے نگران مرکزی میرے سے شورا عرض ہے کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ ذرا ارشاد فرما دیں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے اور آپ کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا اگر میں تو ویسے ہی بولوں مجھے برا لگا کیا ہوگا یہ میسج والا جانے آپ جانے کی ہمارا تو کوئی بول نہیں میں نے تو یہ سوال نہیں کیا میں نے کچھ اپنی رقم کس انویسٹمنٹ کے طور پر دی ہوئی ہے اور الحمد وہیں سے مجھے آمدنی کا میرا ذریعہ ہے اور الحمد رب العالمین مجھے وہیں سے آمدنی جو سلسلہ رہتا ہے اور اللہ کا کرم ہے, گاڑی اچھی, ہے کا کا گاڑی, اچھی گاڑی اچھی چل رہی ہے دنیاوی تعلیم گاڑیوں کا کام نہیں گاڑیوں کا کام نہیں ہے گاڑی اچھی چل رہی ہے زندگی کی گاڑی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی مخلوق کے محتاجی سے محفوظ فرمائے مجھے آمین مجھے یہ ہے اپنا کام کاج تھا دو وہ سارا وائنڈ اپ کیا تھا اچھا اب وہی تعلیم تو دنیاوی تعلیم میری بی کام پارٹ ون ہے صحیح ٹھیک ہے جی ہے مگر اس میں نا بعض اسلام بھائیوں کو لوگوں کی پرسنل زندگی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا ہوتا جذبہ جذبۂ بیجا ایک ہوتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور پھر اس سے نام دیا جاتا ہے پبلک پراپرٹی کا ہمارے یہاں فیم پرسن کو پبلک پراپرٹی کا نام دیا جا رہا ہے مجھے جو پتا ہے آپ کو بھی شاید سنا ہوگا جی جی جی. کہ جو, جو مشہور آدمی ہوتا ہے یا عوامی لوگ ہوتے ہیں پبلک پراپرٹی ہوتی ہے میرا اسے اتفاق نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کی ایک پرسن مجھے یہ سوال سے کوئی برا نہیں لگا کیونکہ یہ تو اچھا سوال کیا آپ نے نارملی طور پر کہ آدمی چلو کسی کے بارے میں یوں اللہ نہ کرے گا وہ وسوسوں کا شکار نہ ہو تو لیکن جو بھی فیم لوگ ہو یہ پبلک پراپرٹی چونکہ میں نے اصطلاح سنی ہے اور اس کی یہ ٹرمولوجی جو ہے نا عموما فیم لوگوں کے لیے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں عوامی لوگ ہوتے ہیں سیلیبریٹیز جو کہلاتی ہیں ان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو کوئی بھی پبلک پراپرٹی نہیں ہوتی ہر انسان کی اپنی پرسنل زندگی ہوتی ہے جو شخص آپ کے ساتھ جتنا بھی منسلک ہے لیکن کسی کو بھی کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کا اس کی اجازت کے بغیر حق حاصل نہیں ہے قرآن کریم میں ولا تجس اور ایب نہ ڈھونڈو تجسس نہ کرو ولا ولا تجسس تو تجسس کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے اس کی ماں کے بارے میں اس کی بہن کے بارے میں اس کے بچوں کے معاملے میں اس کے اس کے معاملے میں ایون کے اگر آپ کو کسی کی پرسنل زندگی کے خدا نا خاصہ کمزور پہلو بھی پتہ چلتے ہیں تو اس کو تشہیر کرنے کے بجائے اس کے ایبوں کو چھپائیں کہ جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے ایبوں کو چھپاتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کے ایبوں کو چھپاتا ہے آپ بولو نہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا تو آپ یہ آپ وہ تو بھائی پہلے تو یہ کہ بھائی آپ کو جواب لینے کا سوال کرنے کی ذمہ داری شریعت کے کس قانون کے تحت آپ کو سوال کرنے کی ذمہ داری ملی ہے کہ اس سے آپ جواب دینے کا پابند بنا رہے ہیں تو ہر انسان کی ایک باؤنڈری ہے جب آپ اس باؤنڈری سے باہر نکلیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے تو لوگوں کی ذاتی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی کے کمزور پہلوؤں میں جھانکنا اس کی تشہیر کرنا اور کیمرے لے لے کر لوگوں کے ذاتیات کے اندر داخل ہو جانا تو ایک مسلمان کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پروفیشن کے طور پر یا اپنی زندگی یا اپنی عادت اور اتوار کے طور پر اپنی با... ریڈ لائن معلوم کر لے مفتی سے ش... عالم سے کہ میری ان تمام تر روٹین میں میری ریڈ لائن کون سی آپ اپنی ریڈ لائن بنا لیں کہ ریڈ لائن آپ نے کراس نہیں کرنی ہے جو ریڈ لائن کراس کرتا ہے وہ شریعت کے احکام کو خود ہی توڑ رہا ہے تو جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو سوال بعد میں ہوگا پہلے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے شریعت کی ریڈ لائن کراس کی کیوں ایز ایک, ایک مسلمان ہونے کے اثر سے آپ نے کیوں یہ کام کیا تو یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے بہت بہت معلومات کا ارشاد فرما نا اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے یہ بھی آپ, نے, آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہی ہوتا ہوگا اور سیلیبریٹیز کے ساتھ اور فیم پرسنالٹیز کے ساتھ یہ معاملہ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ کیمرہ بھرک کے ہاتھ میں گیا ہے موبائل فون کے ذریعے سے کیا پرسنل لائف کیا فیملی لائف گھر سے باہر نکلنے کے معمول گھر سے اندر داخل ہونے کے معمول اگر اندر انٹرنلی فیملی کے ساتھ کوئی ایسی ترکیب بن نہیں اور وہاں پر خدا خستہ کوئی اس آڈیو یا ویڈیو بن گیا ہے تو اس کی اس قدر سوشل میڈیا پر تشہیر کرنا اور آنے میں جانے میں ملنے میں جلنے میں ایون کے فور ایگزامپل کیا جیسے سستا بھی ہمارا شروع ہو رہا ہے سستا شروع ہو رہا ہے سستا ختم ہو رہا ہے اس میں بھی کی دو تین گفتگو ہوتی ہے کلام ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر کسی بھی سلسلے کے شروع کرنے سے پہلے جو نجی طور پر کچھ گفتگو ہو رہی اس کو بھی آنر کیا جا رہا ہے یعنی مطلب سوشل میڈیا والے اس کو بھی اس کو بھی سوشل لائف کا حصہ بنا رہے ہیں کہ انسان کی اپنی زندگی ہے اپنے معمولات حیات ہیں بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں چاہتا کہ کسی کو خبر یہ بھی سب چلتا ہو بہت زیادہ میں آپ کو کیا سلسلے میں کسی کے گھر میں جاتے ہو تو کچھ برسور کے جاتے ہو اپنے گھر میں تو ویسے ہی آدمی جیسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے نہ بال کا ٹھکانا ہوتا ہے نہ کپڑوں کا ٹھکانا ہوتا ہے کسی کے گھر جاتے ہیں تو جب تو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بھی لوگ آپ کے گھر میں ہی آ رہے نا تو ایسے ہی مطلب کہ آ جائیں گے تو ہر چیز سے آنر ہونے سے پہلے ایک ماحول ہوتا ہے اب وہ ماحول فورن تو مطلب کہ وہ آپ بولو گے جب یوں بالکل بیٹھے رہو اسٹیچو کر کیمرے کے سامنے مگر یہاں میں ضرور یار کروں گا آجی اپنے اتر بھائی کہ یہ ضرور ارض کروں گا ہو جائے گا کہ اگر ایسا ہے اور کوئی کمزور پہلو نکلتے ہیں تو یہ وہاں کے موجود چاہے کہیں کا بھی ہو کیمرامین کی خیانت تو کہلاتی ہے جی ہاں بالکل یا جیسے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر جیسے میرے سرسہ شروع ہونے سے پہلے مثا پر طرف تینوں جی جی بیٹھے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ ٹائم شروع ہوگا اور آپ کو کہا جائے گا مدینہ تو کیمرے چل رہے ہیں ریکارڈنگ کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے اب یہ نہیں ہونا چاہیے نا کیونکہ جب شروع ہو تب بھی مین کو یا ڈائریکٹر کو چاہیے کہ ٹیپ ریکارڈنگ پہ ڈالے اور اگر ٹیپ ریکارڈنگ پہ ڈالی ہوئی ہے اور کیمرے آن ہے تو وہاں پر موجود لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیمرے آن ہے اور ریکارڈنگ آپ کی ہو رہی ہے اس تیاری کے حوالے سے سم ایسا ہوتا ہے نا تو آپ نے درست سرمایہ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے مگر جس طرح دیکھیں سم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم احتیاط کے موقع پر ترکیب بناتے ہیں جس طرح اے سی اس وقت کھولنا چاہیے جب اس کی حاجت ہو مگر سم ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ اے سی کا ماحول بنانے کے لیے کہ ٹیمپریچر مینٹین رہے تھوڑی دیر پہلے اے سی چلا دی جاتا ہے تاکہ اس کی ترکیب بنے تو جہاں شرعی حدود کے اجازت ہے تو ترکیب ہے مگر جہاں پر فار ایگزامپل ایسا نہ ہو کہ سلسلہ شروع ہو اور سب ٹیپ کرتے تو کوئی اور پیدا ہو جائے تو اس سے بڑا آپ یقیناً دو تین سیکنڈ دو تین ان کو بتا دیا جائے جی جی کہ آپ جی جی جی ہوتا ہے ایسا مجھے بتا دیا جاتا جی جی ہے جی کہ جی سلسلہ جی شروع ہونے سے پہلے آپ آن ریکارڈ ہیں تو جی جی ہم جو ایک آ کر بیٹھتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں یا ایک آنر ہونے سے پہلے یا پروپر جو ریکارڈنگ کا ٹائم اس سے پہلے جو بات چیت ہو تو مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ریکارڈنگ کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے یہ ڈائریکٹر ہو یا کیمرہ مین ہو آپ چاہے کسی بھی چینل کے اندر ہیں میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں آپ اپنی حدود میں رہ کر کام کریں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ملنی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی اس طرح کے مماح کسی کی مساغتوں میں کسی کی کوئی خوبی نظر آئی ہے جیسا بھی پچھلے دنوں کی بات ہے ہم نے آنر کیا ہے سنت کو نہیں پتا تھا امیر سنت نے نماز پڑھی اور اس نماز سے پہلے آپ نے کوٹ پہنا اور ایک زینت اختیار کی نماز کے لیے اور یہ سب کچھ کیا اسلام بہن نے بنا لی وہ, وہ بنانا کیا تھا وہ ہمیں پتا تھا کہ جب یہ مووی آئے گی بازار میں ہم آنر کریں گے تو دیکھنے والوں کے دلوں میں امیر سنت کی محبت اور عظمت نے بڑھنا ہے نہ کہ کم ہونا ہے تو کسی کی خوبی بتانے بزرگوں کی خوبی آج تک ہمیں پتا ہی ہے نا کتابوں میں لکھی ہوئی تو کیا بزرگوں نے خود بیان کی تھی کہ ہمارا یہ معاملہ ہے ان کے مریدین ان کے معطقی ان کے جو متعلقین ہوتے تھے وہ بیان کرتے تھے جی اس ٹائم پر مووی کا دور نہیں تھا تو وہ تحریر کر دیتے تھے آج مووی کا دور ہے تو مووی بنا کر دیتے تھے جی یہ د, بھی د د, تو د ج, د, ہر کسی کو یہ بھی تو ہر کسی کو اشتکاق نہیں ہوگا نا کہ جو دل چاہے وہ سمجھے گا بھائی اس سے فائدہ ہوگا اس سے بڑھے گی وہ تو خاص خاص افراد الحمد الحمدللہ یہ تو ایک کیفیت ہے نا کہ ہمارے مدنی ماحول کی مبلغین کی آپ ذمہ داران کی قبلہ امیر علیہسنت دامد بارکاتوں نے آئیں کی میں اس وقت معاشرے کی وہ کیفیت آپ کی خدمت پرست کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر تھوڑی سی نظر کریں گے نا تو وہ بہت سارے مناظر کہ جن کی نہ تو کوئی شرعی حاجت ہے نہ تہذیبی طور پر حاجت ہے نہ اخلاقی طور پر حاجت ہے فار ایگزامپل جس میں آپ نے کہا اللہ تبارک مطالعہ رحمت کرے ایسے مناظر کی ترقی بنتی ہے کہ جو اگرچہ وہ مطلب کہ اس کی شرعی جو بھی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مگر وہ ایسے مناظر ہوتے ہیں جن کا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیوں ہے اس کا ریزن کیا ہے اور ترکیب یہ ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کر رہا ہوتا ہے اور پھر بدقسمتی یہ کہ پھر گناہ میں جا کر پڑھنے والی بات کہ فار ایگزامپل کچھ خواتین جا رہی ہیں اور یہ بدقسمت بیٹھ کر ان کا ویڈیو بنا رہا ہے اچھا کس کی بیٹیاں ہیں کن کی بہنیں ہیں کیا ترکیب ہے وہ ویڈیو آ گئی اور پھر اس ویڈیو کے تحت پھر پہ اس نے کچھ نہ کچھ معاذ اللہ سلم اللہ گندے گانے لگا دیے کوئی اس ترکیب بنا دی ان بیٹیوں کی عزت و حربت ذرا دیکھی جائے ان کی کیفیت دیکھی جائے اور پھر آپ کا یہ عمل کس کر کے باعث ہوتا ہے آپ سوشل بہت ساری چیزیں ہیں جی آپ جو بات کہا کرتے ہیں اس کو میں یہاں گوٹ کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ایسی حرکتیں جو بندہ کر ہوتا ہے وہ گویا کہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اپنی اوقات بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں تعارف کیا کر رہا ہوں صحیح اللہ پاکر احمد فرماتے فرماتے ہیں کرنے والے کام کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے سلسلہ جاری کو ساری ہے اور میری گھری بتا رہی ہے کہ تین بج کر سینتالیس منٹ جو ہے یہ ہو چکے ہیں اور آج ہمارا ارادہ تھا کہ چار بج کر پانچ منٹ ہم سر وائنڈ اپ بھی کریں گے مدنی کسوٹی کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں اگلا مرحلہ ہے ہمارا پھر کچھ کال کو بھی شامل کریں گے جی حضور خرید ان شاء یہ چلے گی گیارہ سوال ہوں گے بارہویں پر آپ کو جواب دینا ہوگا ہر سوال کا جو کاؤنٹر ہے بند کر کے اسکرین پر چلتا رہے گا میں جی بیٹھوں بند بند جی بند نہیں نہیں آنکھیں نہ بند کریں آپ آنکھیں کھول کے رکھیں آنکھیں کھول کے رکھیں اور کفلے مزید ابھی شروع ہونے سے پہلے لگا دیں جی حضور یہ خاموش ہو رہیں گے نہیں نہیں شروع ہونے سے پہلے کا میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ مجھے اشارہ نہ دیں میرے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہ کریں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہمدردی ایسا یہاں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جسے ایک دوسرے سے ہمدردی نہ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ہم سے بہت ہمدردی ہے اس سے تو اوپر کیا جا سکتے ہیں ہاں جی تو آپ مدنی کسوٹی کی طرف آ جائیں پہلا سوال گڑھی چلا جائیں اس کی بات چلا دیں گے تو ان کے پیچھے پورا گاڑی چلا دو گاڑی چلا دو چل گئی چل گئی پہلا سوال انسان انسان نام ظاہری حیات سے متصف ہیں نعم تعلق باب المدینہ سے تعلق باب المدینہ سے ہے باب المدینہ سے کون سا داو سن والا جس کا تعلق نہیں ہے مجھے یہ پتا جو میں نے پوچھا اس کا جواب دے دیں نہیں آپ بازی بازی سوال کریں بابل باب مدینہ م... میں رہتے ہیں نام کہہ دیں جی نام کہہ دیں گھما کے کیوں کہہ رہے ہیں نہیں سلمان بھائی میرا میرا سوروم ہاں جی مین مجین ہے باب المدینہ میں مین مجین کیوں گھما کے کہہ رہے ہیں ہاں یا نہ کہیں یا تو نام کہ مدینہ میں نے پوچھا ہے کیا ان کا لالو بابل مدینہ نہ کر دے جی ہاں جی ٹھیک ہے جی نہ نہ کر دیں ہم تو مین کہہ رہے تھے بڑا مشکل کیوں کہ مدینہ نادری بس ٹھیک ہے باب المدینہ سے نہیں ہے جی چلے نہیں مطلب وہ بابل میں نہیں رہتے آپ یہ مطلب ان کی رہائش باب المدینہ میں نہیں ہے نا آپ کس مانا میں لے جا رہے ہیں سلمان میں پھر آپ جا رہے ہیں نہیں جو سوال میں نے بہت بابل مدین سے بہت سادہ اور سمپل سوال کیا ہے مجھے اتنا بتایا کیا ان کی ریاہش بابل مدینہ میں ہے نہیں نہیں ہے یہ دیکھے آخر میں گھر بڑے مت کیجیے گا میں نے جواب دیا ہے نہیں جباب ٹھیک ہے نہیں آئی ارے تو بھائی اب گاڑی چلائی اب میں پوچھ سوچنے جا رہا ہوں ابھی تک تو باب ہوئے چل لے تھے دوبارہ چلا لے مولانا اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں جا سکتا قید حیات بھی ہیں مرد آپ نے ایک سوال کی کر لیا نہیں ہے جدھر پاکستان ٹائم سوال کا ٹائم نہیں نہیں نہیں گزرا دوبارہ گھڑی ہے نہیں دوبارہ چلیے ایسا نہیں کرو یا ٹھیک ہے پاکستان میں ان کی رہائش ہے پاکستان میں باب المدینہ پاکستان میں یہ تو پاکستان میں رہائش سوال ہو گیا نا بھائی آپ کی نام پنجاب کے صوبے میں ان کی رہائش ہے لا آدمی ہیں مرد مرد ہے نا یہ سوال ہو اللہ بابل الاسلام میں رہائش ہے بابل اسلام سن कराची भी सिंध में ही है वैसे तो नहीं फर्क है सिंध में कहेंगे सलमान हाँ हाँ नाम मोबाइल पे एक मैटिंग चल रहा तब तक आप सवाल करें घड़ी चल कर रही है वो रुकने शोरा है نعم ایک لا ابھی تک زمزم زم نگر میں ان کی رہائش ہے آٹھ سوال ہو گئے نواں سوال اور زمزم نگر حیدرآباد میں ان کی رہائش ہے لا شہر نواب شاہ میں ان کی رہائش ہے دسواں سوال ہے آپ کو دسواں سوال ہے نعم, دا نعم ابھی ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعم اختر اختاری ان کا نام ہے جناب آبجیکشن جو ہونا یہ تو مدنی شخصیات کا ہوتا ہے مدنی کسوٹی ابھی اصل میں ہم لبے کے نام ہم ہیں اصل میں آپ کسوٹی میں شامل تھے ان مانوں میں کہ آپ کا نام تھا لیکن پوچھ ہم ان سے رہیں پوچھ ہم رہیں تو ٹھیک ہے مدنی شخصیات کا ہوتا ہے گیا درست جواب اچھا یہ بتائیں آپ کہاں پہنچے تھے آپ کے بھائی اثر بھائی ہوں گے یہ رتھر باب المدینا شفٹ ہو گئے 72% 72% پرسینٹ مور دین یہ بابول مدینہ شفٹ ہو چکے ہیں ان پر اکثر بابول مدینہ شفٹ ہونے کا ہی اطلاق آئے گا میں اس, ش... اس سوال پر آپ کو میں کہتا رہا کہ بڑا سوچ کے جواب دیجیے گا یہ مین وجینی بنتا ہے نا یہ مین وجین بنتا ہے نا بہت بھائی اب آپ کو پوچھے نا کیا بابول مدینہ شفٹ ہو گئے تو آپ بولنا کہ مین وجین اب وہ مین وجین کا ایریا سوچتا رہے گا کہ بابول مدینہ میں مین وجین کسی علاقے کے اندر ہے لالی لال سوسائٹی کے پلے علاقے میں جا ناظرین کی کچھ اور کچھ حامل کرتے ہیں صل اللہ اللہ صلی اللہ دلما دلما. अ, دیکھو کے سلحیب نیا ملے گا جی تمام عاشقان رسول تمام مسلمان خصوص بالخصوص پیر و مرشید کی بارگاہ میں نگرانے صبح کی بارگاہ میں جشن ولادت بہت بہت, بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو ایڈوانس کے اندر اور حاجی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آج کل جو گلیاں سجی ہوئی ہیں یہ کنوارے پن کے جو سائی بھائی ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں نوجوان جو ابھی شادیاں نہیں ہوئی جن کی وہ تو گلی سجا دیتے ہیں گھر سجا لیتے ہیں کیا آپ بھی اپنے کنوارے پن میں کبھی اپنے محلے کو یا اپنی گلی کو یا اپنے گھر کو یا اپنے ذاتی کمرے کو سجایا تھا برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے محمد رضوان اختاری شدارت پور شہر نگارہ شیرا آج کی باریا میں سوال ارض ہے کہ آپ کمارا پن اور گلی کچے سجنا یہ ہوا ایسا جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے میں نینٹی ون میں وابستہ ہوا تھا اور اس وقت گلزارہ بھی مسجد باب المدینہ کراچی کے پاس میری رہائش تھی تو الحمد للہ میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا بڑی, بڑی بلڈنگ ایک سو چھبیس فلیٹ کی وہ بلڈنگ ہے اب بھی ہے اس کو سجانے کیا میں نے ذہن بنایا تھا کہ میں انشاء سجاؤں گا تو اپنی لائٹیں بنوائی تھی اور پھر جس میرا شروع سے یہ ذہن تھا کہ یکم ربی الاول کو ہماری گلی جو ہے نا وہ روشن ہو جائے تو الحمد ہمارے علاقے میں ایک الیکٹریشین ہوتے تھے اسلامی بھائی ان کے ساتھ مل کر اور سمجھے کہ ستائیس اٹھائیس سفر المظفر سے یا سے ہی مطلب میں لگ جاتا تھا ایک آت دو راتیں لگتی تھیں اور اپنی بلڈنگ اور جیسے چاند کا اعلان ہو نا تو سوئچ آن کر دوں اور میری گلی اور میری بلڈنگ روشن ہو جائے یہ ہو کیا ہے الحمد للہ رحب العلم یہ سجاوٹ کا کمارے پور سے کیا پاتا ایسے ہی ان کو مرضی ہے جو پوچھ لیں نہیں ایک اس میں ویسے پہلو یہ ہے کہ عموماً جب نیچور لائٹ شروع ہوتی ہے تو پھر لوگ ایسا لگتا ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نہیں پیچھے نہیں ہٹتے ایسا نہیں ہمارے آپ باب المدینہ کا اگر آپ وزٹ کریں دنیا گھروں میں جا کے وزٹ کریں لوگ شادی شدہ لوگ اپنے گھر سجاتے ہیں محلے سجاتے ہیں اللہ کے ساتھ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے ماحول پر آپ کے پاس ماحول کیسا ہے تو ہوتا ماحول لوگ گھروں میں اپنے بنگلوں میں ایک چھوٹی سے ایک جیسے یہ جھاڈر جا کے جھاڑا لگا دیں گے اے بھائی یہ ہوتے ہیں اس طرح بھی کہ یہ ایک لگا دی ایک بل جلا دیا جیسے بارہویں شریف آئے نا آج جیسے رات ہوگی تو خاص خصوصیت کے ساتھ اپنی گیلری کا جو بال ہے نا وہ جلائیں گے مطلب کوئی نئی لائٹ نہیں لگائی کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے بس یہ یار آج بڑی رات یار وہ گیلری کی یا ٹیرس کی یا کومن کی یا ادھر ادھر کی لائٹ جلا دو تو گھر کے اندر بھی اس طرح مطلب جنہوں نے باہر روشنی نہیں کی ہے نا تو یہ ضروری ہے انہوں نے آج اپنے گھر میں بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا ہوگا نارملی دنیا بھر میں آج کی جہاں بارہویں شریف گی کچھ نہ کچھ عاشقا نے رسول اپنے گھر میں اہتمام کرتے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں تو منا رہے ہیں تو منا رہا ہوگا وہ کہیں تو اظہار کر رہے گا انڈیویجول اشاف فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی کرم نوازی الحمدللہ رب العالمین پراپر سوسائٹیز اور جو ماشاءاللہ عزوجل وی آئی پی کالونیز اور لوگوں نے پچھلا اپنے محلے سے دیا نا الحمد پچھلے دنوں شہر میں حاضری ہوئی تو انہوں نے پراپر مجھے بتایا سوسائٹی کو اس کے مین گیٹ سے لے کر اور لاسٹ وال تک اور ٹھیک ٹھاک پھیلی ہوئی کالونی ماشاءاللہ اللہ ایک تو اس کا گھر گھر سجا ہوا اپنی جگہ پر مگر خود کالونی کی جو سجاوٹ تھی نا سوسائٹی کی سجاوٹ تھی اس کا پراپر الحمدللہ رب العالمین ٹھیکے کی ترکیب بنی ہے اور لاکھوں روپے میں اس کے ٹھیکے کی صورت بنی ہو اور ماشاءاللہ جب ہم اس کی زیارت کے لیے گئے ہیں تو الحمد رب اللہ عالمین مدینہ مدین الحمد للہ بھی وقت بھی جو ہے وہ اختمام پذیر ہے کچھ میسجز ہیں یہاں ان کو بھی کچھ پیغامات ہیں تحریر پیغامات مدنی چلے کے ناظرین کی میسجز ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں بچپن میں کس طرح آپ جس نے بچپن میں یہی جیسے نارمل آپ لوگ مناتے ہیں ہم لوگ شروع سے ہی یہی ہوتا تھا سٹی ایریا میں کراچی کے باب المدینہ میں ہم رہتے تھے شروع سے ہی گھر کا جو ماحول ہے وہ میلاد والا ماحول ہے اور اب جب اب جیسے آج بھی جائیں گے نا تو آپ کو جلوس میلاد میں یہ ملیں گے اس ٹائم پر ہمارے گھوڑا گاڑیاں اور یہ سب اب جانور والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ نہیں آتی ہمارے سڑکوں پر مجھے جو پتہ چلا ہے تو وہ جلوس پر شرکت کرنا گاڑیوں میں بیٹھ جانا بندر روڈ سے ذریعے ہم چلتے تھے تو یہ سب کرتے رہتے تھے رات کو کہیں نہ کہیں محفلوں میں چلے گئے اور شروع سے ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا کہ جب معراج کی رات ہو شب برات ہو یا آپ کے یہ شب ولادت تو اس میں ہمارے گھر میں نیک کرتا شلوار ہماری اماں اور ہماری امی سب کو سلا کر دیتے تھے تو یہ اہتمام شروع سے ہمارے گھر میں چلا الحمد ماشاءاللہ ملاد کے لیے اگر آتش بازی کریں تو کیا کہیں گے نہیں اس کی اجازت نہیں ہے جائز نہیں ہے آتش بازی کی ہی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جشن ولادت مناتے ہوئے کن کاموں سے بچیں وہ تو ہر اس کام سے بچے جس کو شریعت نے منع کیا ہے اس کی تفصیل بہت ہے اور اس کے لیے مدنی مذاکروں میں روزانہ الحمد للہ ملے اتنا کچھ کم ہو بیش روزانہ وزار فرما رہے ہیں اور آج بھی مدنی مذاکرہ ہوگا ان شاء اللہ اور, اللہ اور اللہ کئی ہو او سکتا ہے مدنی پھول آج بھی ملے اللہ اللہ اللہ اللہ ایک مدنی گلدستہ بھی ہے وہ آگے دیکھتے ہیں شلور الحبیب ساؤتھ افریقہ کے لیے تیار ہو چکے ہیں چوبیس مش کی طرف کل قریب پرواز کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و حفیت سے پہنچا دیں گے یہ سفر ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں کچھ ہی نہیں پتا کہ یہ سفر موت کے سفر میں تبدیل نہ ہو کہ حادثے ہوتے رہتے حادثہ ہوتا تو اس پہ جان رچنا سب سے زیادہ محفوظ مانا جاتا ہے جب اس کا حادثہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے جب ہوا جہاز میں بیٹھے تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے احتیاط تجدید ایمان کر لینا چاہیے پچھلے گنا سے توبہ کر لی جائے نیک رغبت ہو بکر اللہ کا سلسلہ رہے کہ اگر سفر میں بکر اللہ کا سلسلہ ہو اللہ کا ذکر ہو و سلام پڑھے تو فرشتہ سفر میں ساتھ رہتا ہے اور اگر جانے بازے اور اس طرح کی نغویات ہو گناؤ بڑے تبو ہو تو پھر شیطان ساتھوں اس لیے اللہ رسول کا ذکر ہونا چاہیے مگر افسوس رخلک کر دو, دو کوئی بھی طیارہ احسانی ہوتا جو ذکر نہ بنایا جاتا اور نہایت رخلک بھرا ماحول ہوتا ہے بے پردگی انتیا کو پہنچتی ہے خصوصاً انٹر نیشنل طیارے ان میں آدمی اپنی نگاہوں کو سنبھالے کس طرح دائیں دیکھو تو بائیں دیکھو تو پیپر دیکھ سامنے دیکھو پیچھے دیکھو اوپر دیکھو نیچے دیکھو کی بہت دشواری ہے لیکن کہہ رہے کہ اگر ایسے حالات ہیں تو آنکھوں کو آدمی خود ہی چوٹ دے دے یہ تو نہیں کہنے آپ کہ جہاں جہاں ممکن ہو آنکھیں بند کر لیں اگر سامنے بند نگاہ دی نیچے دیکھ لیں نیچے کا خطرہ ہے بائیں کا خطرہ ہے تو بائیں کا خطرہ دیکھیں اس طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے کہ جو جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا مرے گا اس کے لیے وہی دی ہے کہ قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں راجہ آگ بھر دے گا یہ ایک روایت کہ قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ کی سنائی پہری جائے گی مامو کہ کا آخ میں اگر چلا جائے تو بندہ تل ملا اٹھتا ہے نہ نہ کرے اگر آنکھ میں آگ کی سلائی پہری گئی ایسے برداشت ہوا نا ممکن ہے کو برداشت کر ہی نہیں سکتا اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت ناگزیر ہے لازم ہے کمپلسری ہے مجبوری کہہ کر چان نہ جائے اور عورت سے اپنی نگاہ بچا لی آگے نظر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا دی وہ محافظ اگر اختیار کے ساتھ دیکھا تھا جان بھج کر دیکھا تھا تو پھر یہ جرم ہے اور اگر جان گج کر نہیں دیکھا تھا نظر پڑ گئی لیکن اب ہٹائی نہیں تب بھی یہ جرم ہے ہٹا دے تو آنا ہمیں نگاہوں کی حفاظت کا جذبہ تھا پر نیچے دیکھ کر گپتگو کی عادت پڑ جائے چہرے پر لگائے گاڑے گفتگو کی اگر عادت بنائی جائے تو ایسے مواقع پر جہاں عورت عورت کی کثرت ہو جہاں بے پردگی عام ہو تو ایسے مواقع پر آدمی کو بچنے, بچنے کا چانس دیتا ہے ورنہ اگر بات کرتے ہوئے چہرے پر دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہو تو پھر بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر مرد مرد کے چہرے کو دیکھتا ہے یا عورت اور چہرے کو دیکھتی ہے محارم ایک دوسرے کے چند کو دیکھتے اور بات کرتے اس میں کوئی ہرج نہیں ہے تو نہ چہرے کو دیکھنا ہے نہ مدر کو دیکھنا ہے نہ اس کے لباس کو دیکھنا ہر طرح سے ہر ممکنہ سورت میں اپنی ہر ممکن صورت میں اپنی لگا بچانی زمانہ ادتیہ وسوار ہے لیکن ناممکن تو نہیں کہیں گے جو بچنا چاہے اللہ تعالی اس کے راستے نکال دے گا کی مدد فرمائے گا ہم اگر مخلص ہوں گے تو شان کا خود ہماری رہنمائی کرے گا yes. ہمارے لیے خوش آسا ہوگی مدنی پھول بھی, بھی, بھی, بھی سنے ہیں اپنی آنکھوں پہ وہ دونوں الگ مناظر ہیں اچھا یہ جو املے سنت کی جو مدنی گلدستہ ہے نا یہ دوہا سے جونس وغیرہ جاتے ہوئے نہیں ہے اچھا ہاں یہ جب ہم نے فلائی کیا تھا نا دوسرے ایئرپورٹ سے یہ اس وقت کیونکہ اس وقت ہماری سیٹ بیچ میں تھی ٹھیک ہے اور جو آپ میرا یا ہمارے دوسرے حاجی نور محمد اور میں یہاں یہاں بیٹھا تھا بابا بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ہم دوہا سے جونس پر جا رہے تھے اس وقت یہ کی تھی کیونکہ وہ جہاں امیر سے مدنی گلستہ مدنی پھولا تافارما تھا وہ ہم پیچھے بیچ کی ایک سیٹ میں بیٹھے تھے تین سیٹیں یہاں ہوتی ہیں بعض اوقات تین ادھر ہوتی ہیں بیچ میں چار ہوتی ہیں تو بیچ کے اس میں ہم پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں وہ پر پت... شیڈ ہے یہ لگانے والی آئی شیڈ کہلاتا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی پی... وہاں ضرورت میں سو... لیکن یہ جو آپ بتا رہے نا یہ ہم چونکہ ایکسر بیٹھے تھے جو پہلے آپ نے دیکھا تھا میرے سنت اور ہم مشورہ کر رہے تھے یہ وہ تو اس پر ہمارے سامنے آ... کیبن کرو جو ہوتا ہے نا ایئروسٹی ہوتی ہے اس کی سیٹ بالکل ہمارے سیٹ کے سامنے تھی تو اس ٹائم پہ یہ ہوا کہ وہ جب جہاز اڑنے والا ہوتا ہے تو پائلٹ اعلان کرتا ہے تو وہ جتنا بھی عملہ ہوتا ہے وہ سیٹوں پہ جاتا ہے اب اس نے آ یہاں بیٹھنا تھا سامنے تو ہم اب کیا کریں تو مجھے امی صاحب فرمایا کہ ہاں کرو کرو تو ہمارے پاس جیسا یہ ملتے ہیں جہاز میں تو پھر یہ ہوا کہ اپنے یہ لگا لیتے ہیں تو پھر پاپا نے فرمایا کہ اپنے کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کھڑی ہو گئی ہے یہ بھی تھا نا پتا کیسے چلے کھڑی ہو گئی ہے تو میں نے کہا یہ ٹو بجے گی نا سیٹ بیلٹ کھولنے کی ٹو بجتی ہے جب جہاز اموار ہو جاتا ہے تو اس میں اس کی سیٹ بھی بند ہوتی ہے ٹھک کر کے میں کہا یہ تھوڑا بہت ہوگا تو یہ ہو تو تم کو سمجھ پڑ جائے گی میں کہا میں کوشش کروں گا سمجھ پڑ جائے گی تو میرے کو اشارہ کر دینا تو یہ تھا تو وہ اہتمام کیا کرنے دی... والے کے لیے جذبہ رہنمائی کرتا ہے آپ کے بچنے کی نیت ہو تو بچنے باشا دیکھیں باشا باشا آپ کو بچنا ہے تو بچنے کے راستے بہت سہاپ نے کرنا ہے تو کرنے کے راستے بہت آپ چاہتے کیا ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ تبارک ذنا ہمارے حال سے احمد فرمایا عید ملاز النبی کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے آج بڑی رات ہے انشاءاللہ شاء اللہ اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان اجتماع میلاد ہوگا بابل المدینہ کے آشقان رسول ضرور شرکت فرمائے عالمی باب المدینہ میں تقریباً چودہ مقامات پر اجتماع میلاد کہنے کا سبحان اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ علی گانشو نے کل رات کو بھی امیر اسنت نے بھی ترغیب جہاد دلائی تھی مدنی مذاکرے میں کہ آپ کے شہر میں جو ہونے والا اجتماع میلاد ہے اس میں بھی عاشقان رسول کے تحت داود اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت جو اجتماع میلاد ہو رہا ہے اس میں ضرور شرکت فرمائیں مدنی جنرل دیکھتے رہے